فی لے القدر وما ادرا کما لت القدر لے لت القدر خیر من الشار والروح فيها الملائے ربهم ان کل ابر انسلا بھی مطلع الفجر تو اس نے کہا ان دن ذلنا ولقاد وما ادرا کمل کا دیا من و منل یہ قرآن ہم نے کادیان میں اتارا ہے اتنے بڑا جھوٹ تو شرم بھی نہیں ہے اور آپ کو کیا پتہ ہے قادیان کیا ہے حسین جمیل چوکریوں کا بازار حسن ہے پاک پیغمبر کی پاک وہی جیسے نبی ویسے اس کی وہی انفلقادان وماں ادرا کمل قادیاان مملوم وم من الحرات ولحسان بازار حسن جانے کی ضرورت ہے کادیاان کا بھی حقیقت الوحی میں یہ وحی اس کی من گڑت موجود ہے تو مقابلہ ہر دور اور زمانے میں ہوا ہے لیکن شکست ہوئی ہے رسوائی ہوئی ہے علماء کہتے جس نے بھی دین اور اہل دین کا مقابلہ کیا ایک نہ ایک دن اللہ اس کو رسوا کرے جس کسی نے بھی جس ارادے اور زام سے بھی مقابلہ کیا ہے فیضی اور الفضل کے ساتھ دربار اکبری تھی نورتن اند، تھے ہندوستان کی سلطنت تھی وہ مٹ گئے اور مجدد جیسے فقیر آج بھی سورج اور چاند کی طرح جگمگا ہے سورج اور چاند کی طرح جگمگا رہا ہے اور اگر ہو تم شک میں اس کتاب کے بارے میں جسے ہم نے اتارا اپنے بندے پر فاتو بصورت میں مصری ہی پسلے آو ایک چھوٹی سی سورت اس جیسی امام ابو حنیفہ نے آیت سے استدلال کیا ہے کہ نماز میں ایک چھوٹی سی آیت بھی کافی ہے اور صاحبین نے کہا کم از کم تین تو ہو تاکہ قرآنیت ظاہر ہو وہ فتویٰ صاحبین کے کال پرے مگر اصل قول امام اعظم کا ہے بصورتِن بے آئے مقروب کہتے ہیں کے آپ ایسا یہ لفظ بھی موجز ہے اور عرب ایسا نہیں کہہ سکتے کون فلق اور عنل مجی یہ موجز آئے فالتو لیا چھوٹی سی صورت اس جیسی ودو سردا گم مند اور پکارو اپنے معبودوں کو بھی اللہ کے سوا وہ ہر وقت اپنے معبودوں کو یاد کرتے تھے یا معبودوں کو حاضر ناظر سمجھتے تھے یا ان کے بیان کو حجت مانتے تھے حالانکہ انہوں نے بیان کیا ہی نہیں تو حجت کیا بنے گا اس لیے مابودان باطل کا ایک نام شوہدا ہے ان کون تم سوادین اگر ہو تم سچے فعلم تفالو پس اگر یہ مقابلہ نہ کر سکو و لم تفالو اور ہر نہیں کر سکو گے فت کنارلتی پر ڈروس آگ سے وقو دنا سول جس کا ایندھن گے اور پتھر وہ لوگ جو اللہ کی عبادت اور توحید کے خلاف رہے وہ ایندھن کی طرح پیٹرول اور ڈیزل کی طرح خشک لکڑی اور کاغذ کی طرح جہنم میں جلیں گے اور وہ پتھر وہ اینٹے وہ بلاک وہ سیمنٹ سریا وہ چندہ جو بدتوں کے یہاں استعمال ہوا ہے آپ نے چندہ دیا ہے آپ نے توحید و تو سنت کے مقابلے میں بے دینوں کو سہارا دیا ہے لوگ دور دور کی باتیں کرتے ہیں مندر میں استعمال ہوا ادھر استعمال ہوا دور دور کی باتیں مت کرو قریب والے مفہوم بیان کرو آج سے اٹھارہ سال پہلے ایک درس دے رہا تھا اس میں یہ آیت تھی میں نے اس طرح تشریح کی ایک عاقل اور فہیم انسان بیٹھا تھا اس نے مجھے پرچی لکھی کہ آپ کا یہ جذبہ مبارک ہے کہ اس قسم کے فرقے سے آپ کی ناراضگی زیادہ ہے مگر قرآن کی تفسیر تفسیر کے مطابق ہونا چاہیے اچھے شہر ہے میں نے پرچی پڑی بڑی خوشی سے دو تین دفعہ پڑی میں نے کہا یہ نیس جذبے سے لکھا گیا ہے اس شخص کو قرآن کے قرآن ہونے کا ایمان ہے اور واقعی جتنی احتیاط قرآن میں ہے کسی چیز میں نہیں ہو سکتی لیکن میں ایک بات کرتا ہوں کہ جو میری تفسیر ہے یہ میری نہیں ہے یہ نبی کی تفسیر ہے میں نے کہا پرچی والے کو میں اطلان عرض کرتا ہوں کہ مشکات شریف کتاب الاعتصام دے کے مم وق کا را صاحب بد یہ حدیث ہے نہیں مم وق کا را صاحب بد جس نے بدتی کی تعظیم کی فقط آنا اللہ حدم الا اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے کی کوشش کی میں نے کہا یہ حدیث میری نہیں ہے یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جس پر قرآن شریف نازل ہوا یہ تفسیر کرتے ہوئے میرے ذہن میں وہی حدیث ہے اس لیے کہتا ہوں کہ بے دینی کے کاموں میں جو لوگ استعمال ہوئے یا جو مال و دولت استعمال ہوئی وہ سب کے سب جہنم کی آگ بڑھے گی وہ ہے تتل یہ جہنم تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے کافر کون ہے جو قرآن کا مقابلہ کرے ایک مقابلہ وہ تھا جس میں وہ کہتے ہیں یہ قرآن نہیں ہے یہ پیغمبر بنا رہا ہے دوسرا مقابلہ یہ ہے کہ قرآن کے عقائد کے مقابلے میں اپنے عقائد بنا رہا ہے یہ بھی مقابلہ ہے ایک شخص کو آپ کہیں کہ آپ اس قابل ہی نہیں ہیں یہ ایک مقابلہ ہے دوسرا مقابلہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کھانا لاؤ آپ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں چائے لاؤ جب وہ کہتے ہیں پانی لاؤ آپ کہیں یہ کہتے ہیں مسلح لاؤ اس کی باتیں بدل رہے ہیں یہ بھی جٹلانے کا طریقہ ہے نبی کہتے انما نہ بشروم میں سلوک یہ کہتے بشر کہنا کفار کا دستور ہے نبی سے اعلانات کرائے جا رہے لال اب الغ قبم ہے غیردان نہیں یہ کہتے ہیں نبی تو کیا ساری قبر او غبدان کا کافری یہ جہنم تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے یہاں کافر سے مراد دین کا مقابلہ کرنے والے ہیں اور ہر فرقہ اپنے گریبان میں جھانکے ہر باطل فرقہ گریبان میں جھانک کے قرآن میں کس تحریف کا مرتکب ہے صرف اہلیہ نے حق اس بات کے پابندے اور مختار میں نے ذرا سی تفسیر کی جو عام دنیا سے حجی دی فوراً حدیث پیش کر دی اس کی تحریر مم وقر صاحب ابدا د فقت یہ تو ان لوگوں کی سزا تھی جنہوں نے قرآن کا مقابلہ کیا اور نبی مرسل کو رسول نہیں مانا اور ان پر نازل ہونے والی کتاب کو آسمانی کتاب اور وحی نہیں مانا جنہوں نے مانا ایمان لائے امال کیے وبشر الامنس وال شدر دے ان لوگوں جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک نیک عمل کس کو کہتے ماواف کا شرح جو شریعت کے مطابق ہو کسی بھی عمل کے نیک ہونے کے لیے چار باتوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے عمل کرنے والا مومن ہو وہ بشری الدین دوسرا یہ کہ وہ عمل کولن فیلن کنایاتن یا اشارتن شریعت سے ثابت ہو قولن فیلن جو ثابت ہوگا وہ تو سنت یا حدیث ہوگی اور جو اشارتن کنایتن ہو یا دلالتن ہو وہ اجتہادی کام ہو گئے اشتہادی کام جیسے گائے کا ذکر تو قرآن میں ہے اور بھینس کا ذکر صحابہ نے کیا ہے لیکن گائے اور بینس اور اونٹ سات قربانیوں کے برابر ہے تو اگر سات بکرے یا سات میںڈوں کو ضبطہ کر لے تو یہ بھی ایک گائے کے حکم میں یہ استد لال ہے قیاض وہ جائے وجہ موجود ہے اس کی لہو وجہ وجی وج صالح تیسری بات یہ کہ وہ عمل عمل اللہ کے لیے ہو جسے ہم اخلاص کہتے ہیں اور وہ عمل دین کے اتباع میں ہو کرنے والا مومن ہو اور عمل منسوس ہو یا مجھ تحص ہو کرنے والے میں اخلاص ہو اور اتباع ہو جب تک یہ چار باتیں موجود نہ ہو عمل کبھی بھی صالح نہیں ہوگا تفسیر بیزابی میں اس جگہ لکھا ہے المل و ما سو و شرو نیک عمل اس کو کہتے ہیں جس کی شریعت میں گنجائش ہو شریعت میں دعا میں درو شریف ثابت ہے اخیر میں لیکن شریعت میں دعا کے اندر ان اللہ و ملائے کہتے سلون ثابت نہیں شریعت میں یہ مسئلہ تو بیان ہو سکتا ہے کہ اے مسلمانوں اپنی دعاؤں اور نیک اعمال کے اخیر میں درود پڑا کرو لیکن دعا مانتے مانتے لوگوں سے کہو کہ آپ درود شروع کر لو یہ بےدا سے دعا بے دقت دعا شریعت نے خود درود تعلیم فرمایا بیٹھ کر آہستہ اپنا اپنا یہاں ایک شخص آیا بڑا رنگ ونگ لگایا ہوا تھا بڑا فکر و درد رکھتا تھا کہ مسلمان ایک ہو جائے میں نے کہا ایک کیسے ہوتے آپ وہ ہے میں یوں ہوں ہم دونوں ایک کیسے ہوں گے بتائیے مجھے کہنے لگے میں نے کہا پھر یوں کہو کہ مسلمان دینی مقاصد پر متفق ہو جائے مسلمان دینی فوائد کے لیے اور دین دوستی کے لیے اور دین دشمنوں کے خلاف متحد ہو جائے تو میں نے کہا یہ تقریر مجھے سنا رہے اور یا ان کو بھی جنہوں نے دوئی پیدا کی میں نے کہا ہم نے کیا بڑھا ہے پیغمبر اور عہودی سلاثہ مشہور لہاب الخیر میں جو کام نہ تھے ہم کہتے ہیں وہ کام ثواب نہیں ہے خواتیجہ ہے پیری رات ہے چینم اور برسی ہے خواہورس ہے یا مزارات کے کبے جبے ہیں سالانہ میلے ٹیلے ہیں یا کھڑے ہو کر سلا تو سلام ہے ہم نے کون سا کام اضافہ کیا جو ہم نے بڑھایا وہ بتائی جنہوں نے بڑھایا ان کے پاس جا کے کہے کہ ایک ہونا چاہیے اور دو نہیں ہونا چاہیے میں نے کہا پیغمبر نے درود تعلیم فرمایا ہے تو پیغمبر کا بتائے وہ کون سا ہے اللہ عم صلی علی محمد والا آل محمد کما صلی تالا ابراہیم والا علیہ براہیم انک حمید اللہ بارک آلہ محمد آل محمد کما بارک تالا مجید یا وہ الفاظ جو کسی بھی حدیث میں آئے سرحنکوں پر میں نے کہا کیا جس کو درود کہا جاتا ہے وہ یہ ہے یا اپنا کوئی نیا بنایا ہے ماڈرن کمپنی کا بنا ہوا میں نے کہا یہ ہم پڑھتے ہیں ہم اختلاف نہیں کرتے اور پیغمبر نے خود فرمایا قاعدے میں پڑھو یعنی بیٹھ کر پڑھو اپنا اپنا پڑھو آہستہ پڑھو تو کھڑے وہ ہوئے میڈین کمپنی کا بنایا ہوا وہ پڑھ رہے ہیں چیخ وہ رہے ہیں اور تعلیم ہمیں دے رہے ہیں اتفاق کی شرم تم کو نہیں بغیر نہیں ہے ہم انہیں ان کو جا کے عقل سکھاؤ کہ اپنے نبی کے راستے پر آ جائے ہمیں کیا سکھانے آیا ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نبی کے اتفاق کی تاکید کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جال سازی سے سواد نہیں ملے گا نہ دین بنے گا اگر کوئی کہے کہ ہر طرح درود ہو سکتا ہے میں اس سے پوچھتا ہوں تمہیں حدیث سے شرم نہیں آتی صحابہ نے پیغمبر کو کہا قد عرف نہ سلام کا سلام تو پتہ ہے نماز میں السلام علیہ کا نبی و رحمۃ اللہ وبرکات کے فنسلی بخاری مسلم گرمیری سب میں کہ بنسلی تو حضرت نے یہ نہیں کہا کہ بعد میں آنے والے بنائیں گے تم بھی ایک کمپنی لگا لو آپ نے کہا کولو میں بتاؤں گا تو پڑھو گے اپنا نہیں بنا سکتے تو اب کر عمر عثمان و علی کو بنانے کا حق نہیں تو بعد میں جن بزرگوں نے بنایا ہے وہ بھی اپنے پاس رکھے ہو ہم اس کے ان کے پڑھنے والے نہیں ہم ایسے کسی کے جو ہے خرید غلام نہیں اپنے پاس رکھے ہو کوئی بھی ہو وہ ناک تو ہو سکتی ہے وہ محبت کا ایک نظم تو ہو سکتا ہے لیکن وہ درود شریف نہیں ہو سکتا ہے درود شریف ابوبک کر عمر عثمان و علی نے نہیں بنایا عائشہ نے نہیں بنایا فاطمہ نے نہیں بنایا دوسرے لوگ بنائیں گے تو واپس جائے گا واپس جائے اور یہ مسئلہ اچھی طرح نوٹ کر لو گھبراؤ نہیں ساڑھا پل بھاری ہے ایک میرے پاس آیا فسٹ گیارہ دن نبیزا یہ کیا ہے سلام علیکم نبی محمد یامزل یامدستہ میں نے کہا یہ کیا ہے نورزہ نور نور نہیں جانتا ہو، یہ ہدایات پڑھا ہے اس میں نے کہا دور لیزا والا تو سر کا پتہ نہیں کون ہے کہاں سے لایا میں نے کہا یہ ہدایا ہے اس میں دکھاؤ کانز میں دکھاؤ شرح میں دکھاؤ مفسوت میں دکھاؤ یہ مذہب کی کتاب ہے امام محمد کی جامع صغیر پڑھی تھی اور مقصود میں نے کہیں سے کسی ایک میں دکھا دوں جب وہ حیران رہ گیا تو میں نے کہا جو اعتراض آپ پر ہے وہ صاحب نورا پر بھی ہے کہ یہ بدتیوں کے ہاتھ میں چھرا دینے کی ضرورت کیا تھی. تو اس چھرے کو جو دیکھا گیا تو وہ بالکل پس نکلا چلنے والا ہی نہیں ہے اور وہ اس طرح کہ ہم پوچھتے کہ پیغمبر کے صحابہ ان کے شاگرد تابعین ان کے شاگرد تب تابعین ہمارے فکے کے علما ہمارے محجسین یہ روز رسول گئے یا نہیں اگر کوئی کہتے کہ نہیں گئے تو جھوٹ بول رہا ہے یقیناً گئے ہیں اور اگر گئے ہیں تو انہوں نے کون سے درود پڑھایا سلام وہ ہمیں بتائے یہی سلام اور درود جو نماز میں پڑھایا یہی پڑھایا گیا وفا الوفا بے اخبار دار المصطفیٰ سمہودی محدث حافظ ابن حجر کے شاگرد اس فرق کے ساتھ کہ ابن حجر دو دفعہ مدینہ گئے حج کے لیے اور وفا الوفا کے صاحب وہیں پر رہ گئے معلومات زیادہ ہے نبا وفول اظہر ہاں کسی عقیدت محبت میں بزرگاندین نے ناطے بھی بنائی ہے نظمیں بھی کہی ہے اور وہاں بیٹھ کر پڑے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اس میں لیکن ہر چیز کو درود پڑھنا اور اس کو درود سمجھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے یہ کوئی ایسا شخص تو قبول کرے گا جس کو درود کی حقیقت کا پتہ نہ ہو ہم سلا تو سلام کو عبادت سمجھتے ہیں اور عبادت میں جعلسازی کو منع مانتے ہیں غلط سمجھ. آپ خود دینی مدرسوں کے علماء ہیں طلبائے آپ جو بڑی کتابیں فکر کی کجوری ہے یہ بڑی کتابوں میں سے کدوری ہدایت سے فائق ہے اس میں اس قسم کی بے ڈنگی کی چیزیں نہیں کئی بھی نہیں تو روز رسول پر پیش ہو کر کے بھی سلام نماز والا اور درو شریف نماز والا پڑھنا ہو کوئی شخص ناد کہے نظم کہے یا اس طرز پر جو الفاظ کہے گئے ہیں اور اس میں کوئی شریک قباحت نہیں ہے وہ پڑھ لے تو شاید گنجائش نکلے لیکن سل علی و سلیم و تسلیمہ کے جواب میں صاحب بنے اور پوری امت نے جو سلام و درود پڑھا ہے اس کو نظر انداز کرنا جرم ہے ہے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے بہت دن بھر سب مسائل بھی ہو گئے مطلب یہ ہے کہ صرف مبتدین کو الزام دینا کہ تم نے جال سازی کی قابل کفایت جملہ نہیں ہے ہمیں بھی احتیاط کرنا چاہیے ہزب البار ہو ہزب العظم ہو دل الخیرات ہو یہ کیا چیزیں ہیں کیوں آدھا ہے ایک شخص دلائل خیرات کی اجازت دیتا ہے بزرگوں نے پڑھی ہے حسن زن میں میں پوچھتا ہوں صورت یاسین کی اجازت کیوں نہیں مانگ رہا ہے یہ اس سے کم ہے کیا ایک شخص ادھر ادھر سے درو شروع پڑتا ہے پیغمبر کا بتایا ہوا درود اس سے کیوں طبیعت سیر ہو رہی ہے اس میں کیا کمی نظر آئی آپ کو غور کر لو کہ ہم کیا کہتے ہیں اور تم کیا کر رہا ہو بعض بزرگان دین سے نہیں ہے انہوں نے حسن ظن میں بہت اعمال کیے ان کے کی عقائد صالح تھے ان کا ایمان ہم سے بڑا تھا ان کی احتیاط بہت زیادہ ہے مگر معصوم نہیں ہے سوائے پیغمبر کے درودی تاج ہے درودی ناری ہے درودی قاہری ہے درودی عرشی ہے اور گنجول عرش ہے اور دعائی جمیلہ ہے پاتو برہانکم انکم تم اس کی دلیلیں پیش کرو اگر تم میں دینی سچائیے بشر الیناملو وامرس والے ہاتھ خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کرتے ہیں شریعت کے مطابق وہ عمل دیکھو گا شریعت کے مطابق ابن حجر ہے تمی نے کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے الخیرات الحسان فی منا کے بے ابی حنیف ان نعمان ابن حجر ہے ابن حجر اسکلالی سے بڑا ہے لیکن عمر میں علم میں نہیں علم میں وہ بڑے یہ مشکات کے شارے ہیں وہ بخاری کے ہیں شیخ الاسلام شیخ الرب ولیجام حضرت اقدس مولانا حسین احمد مجنی نور اللہ مرقد دارال دیوبن کے درس حدیث میں کہتے تھے حافظ الدنیا اد دنیا ابن ہزارنے کا ہے پوری دنیا کی حدیثوں کے ہاتھ ہاف از اد دنیا ابن ہزارنے کا ہے مورانا انور شاہ جب رد کرتے تو کہتے حافظ شافی ہے پکا شافی ہے پکا آگے پیچھے پکا لگا دیتے تو طلبہ سمجھ لیتے تھے کہ آج بہت ناراض ناراضگی آف صاحب پک شافی ہے پکا شافی ہے پکا, پکا اللہ ہو بس اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے دیکھ ان جنت ان تجری تحت الانہار کہ بے شک ان کے لیے جنتیں کہ بہے گی اس کے نیچے دہے وہ نہریں سر محمد میں ہیں مسل الجن دی وہ عید المتقن فیحا انہار اماغ راسن و انہار مصفا و انہار حمر الفظت الشاربین و انہار لبن ان لبیت گئی ارتعاموں دودھ کی نہر شہد کی نہر پانی کی نہر شراب کی نہر چار نہریں اور بھی اللہ نے اپنے احسان سے کسی کو عطا فرمائی ہو تو فضل اللہ ام وکرب ہو اتم کوئی کمی نہیں ہے اس کے یہاں جنتیں اور اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں لا الہ لاہ کیونکہ اگر اوپر اوپر نہریں بہے تو سارا فرش خراب ہو جائے گا سارا باغ دباؤ برباد ہو جائے گا اللہ تعالی نے اس دفعہ عمرے میں حضرت الاستاذ مولانا لطف اللہ صاحب جہانگیری والے بزرگ کو جنت کے اندر خواب میں دکھایا حضرت نے کہا بھی یہ میری جنت دلما جنت سا پکو میں جی لوگ اڈو کے لیے اڑو کہنے دادی والو نے چاہیے دیو اوشو تر دی پورے لا تلے اللہ ہو اللہ ایک جنتی استاد کی شادر دی اور تر فرمایا امام ترجمہ تفصیل شو روکو یہ رکھی رہی اتنے دن سے گر دے دونا خبا کو سکن کی نر ندی کی نہیں کرنا کہ تسلی ماتارا کا خلق مانے اعتبار خلق رہنا پلکار ہو اور حیران کن بات یہ ہے کہ جنت میں بھی قرآن کا درس ہوگا یا اللہ اشارہ ہے کہ جہاں قرآن کا درس ہوتا ہے وہ جگہ جنت سے کم نہیں ہے انشاءاللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم احسان مہربانی خوشخبری نے ان لوگوں کو جو یہ لائے اور عمل کیے نیک کے بے شک ان کے لیے جنتیں بہے گی اس کے نیچے نہریں نار. تنس کی ایک شرع لکھی ہے عمر ابن ابنجیب نے زین ابنجیب کے چھوٹے بھائی نے. بھائی میں اعتراض کرتے ہوتاز بھی ہے وہ سلطل اح پلب جی سلت الح میں نے بھائی سے پوچھا جواب نہیں دے سک بہت زیادہ اعتراضات بھی ٹھیک نہیں ہے فلما وسلا ہل الحبس ہلکا خوبیسا جب کفالگ حبس تک پہنچ گیا تو جیل چلا گیا اور آگے نلیکس کا انتقال ہو گیا صاحب باہر فوت ہوئے ہیں نو سو ستہتر میں نو سو ستاون غلط ہے نو سو ستہتر میں اور صاحب نہر فوت ہوئے ہیں ایک ہزار پانچ میں کافی چھوٹے اور سے کافی باد باہر اور الرائے حدث انجل باہر ولاح جا استاد بنوری جی معرف سنن میں لکھتے باہر سے فتوے دیا کرو کوئی پرواہ نہیں لیکن نہر نہر جار رہتا. وہ نو جلدوں میں ہے یہ تین جلدوں میں یا چار جلدوں میں آ گئی وہ فی حکایت اس کا نام نہر ہے نا تو جو عالمی دین لے کے آئے تھے وہ جس بخش میں تھے وہ نہر میں گر گئی ہم لینے گئے تو پانی چھوٹ گیا اور بلوچستان کا ڈیم ٹوٹ گیا اور سارا راستہ پانی پانی ہو گیا میں نے کہا خدایہ خیر فرما ان نہر کن نہر ان نہر الفائق فی شرح کنز دقائق علماء کہتے ہیں کنز اتنی قیمتی کتاب نہیں ہے جتنے اللہ نے اس کو شرحان عظیمانے ایک باہر اور دوسری طبیعت اسی طرح ہدایات سے بڑھ کر فتح القدیر ہے کہ ہے اینایا ہے بنایا ہے چل ہے لیکن فتح القدیر جیسے کتاب نہیں ہے محاکق عل اطلاع ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ اللہ اکبر علماء کہتے ہیں کہ نہر جو چلتی ہے اس کو دیکھنے بھی دل اور آم کو دماغ کے لیے مفید ہے صاف ستھرا بیٹا پانی چل رہا ہے شیرین پانی چار چیز استآرام جہاں گودام چہار شراب سا کے او آ بے روا روئے نگار رب السا موڈ میں تھی اپنا اور بل دل سے صحیح کر رہی تھی آئینے کے سامنے کھڑی تھی عورت عورت ہی ہوتی اور شیر پڑھتی تھی شہر اس کا مادر مادرزات مل ہے چہار چیز دستار میں جہاں کو دام چار چیزیں اس دنیا کے حسن و سجاوٹ ہے شراب ساکی ہو اب روا روئے نگار شراب پلانے والا محبوب کا چہرہ اور چلتا ہوا پانی یا اس کی چہرے پر آنسو کی لڑیاں آئینے میں نظر آیا کہ والد صاحب آ رہے اور اورنگزیب بادشاہ بی بی سمجھ گئی کہ بادشاہ سلامت نے سنے ہوں گے تو دوبارہ کہا چار چیز دست میں جہاں کو دم چہار اب اورنگزے قریب آ گیا علم تصبی ذکر استغفار یعنی مجاج میں وہ ہے حقیقت میں فوراً تفتیل کر لیا چار چیز آرام جہاں کو دام چہار شراب سا کی آبی روا روئے نگار چار چیز آرام جہاں کو دام چہار ذکر تصبی ہو علم والا ان تجري من تختے انہار کل ماروز منہ من سمر ترگاہ جب کبھی دیا جائے گا ان جنتیوں کو اس میں یعنی پھلوں میں سے کوئی خوراک سب کے پاس قرآن کا ہونا قرآن کو دیکھنا ضروری ہے تاکہ فوائد سمجھ سکے رزقو او یا اتعمو امو منہا منل جن زمیر راجے جنت کی طرف جنت میں سے جنتیوں کو جب خوراک دیا جائے او جنتوں کے لیے آج بہترین قورمہ تیار رہا ہے ہاں ہاں علم و تصریر افسن بنسمر دل رقا پھلوں کا خوراک پھل شروع ہو جائیں گے رمضان شریف آ گیا اور لمبے لمبے دسترخوان تفصیل والوں کے لیے بچ ہیں اور روزانہ تقریباً ایک گاڑی پھلوں کی بھر کر آتی ہے الحمد للہ اللہ پھلوں کا عزت ابن کثیر کہتے ہیں پھل آلہ کو بھی کہتے ہیں عمدہ دعوت عزت کی دعوت ور زوم میں اس کی تفسیر میں ہے سمرا تو کل کل کلے ہر چیز کے آلہ کو پھل کہتے پھل جب کبھی دیا جائے گا جنتوں کو جنت میں پھلوں کا خوراک آلو حاضل نزیر از نام انقر کہیں گے یہ وہی تو ہے جو دیا گیا تھا ہمیں پہلے بھی ناشپاتی ہے سیب ہے انگور ہے انار ہے کسم قسم قسم کے پھل ان کے رنگ تو دنیا کے پھلوں کا ہوگا وہ تو بھی متشابہ اور ان کو دیے جائیں گے ایک جیسے انہیں ملتے جلتے متشاب ہی ملتا جلتا انار انار کی طرح اچھا ہے تاکہ آدمی ڈرے نہیں میں نے پھل دے کر اس کے اوپر کانٹے لگتے ہوئے میں گھبرا گیا یہ کیا ہے اس نے کہا نہیں بس یہ چھلکا اتر جائے گا اندر بہترین ہے تو یہ خوف نہ سیب سے ہے نہ خربوزے سے ہے نہ تربوز سے ہے نہ کھجور سے ہے نہ آم سے ہے اور دیا جائے گا ان کو متشابہن ملتے جلتے ملتے جلتے اور یہ سرخ رنگ کے املوک ہیں نا سرخ املوک یہ نئے نئے کوئی شخص جہانگیر لایا تھا تو لوگوں سے پوچھتا تھا کہ یہ پکے گا کٹے گا کیا تھا یہ کس طرح کھائے تو اس نے کہا جس دکان سے خریدا ہے پشاور سے وہاں جا کے پتہ کرو ہمیں کیا بولوں وہ اتو بھی کی بتشا کہتے کمزور زمین ناشپاتی دیتی ہے اور وہی باغ جب زرخیز زمین میں ہو تو سیب آتے ہیں عام زمینیں خربوزیں اگاتی ہے اور جب کابل کی زمین ہو تو وہ گرمہ اور سردہ پیدا کرتی ہے وہی چیز اللہ اکبر عام انجیر جس کو ہم کہتے ہیں تاڑا یعنی تھرڈ کلاس کا خدرو اور ایک باغی انجیر اتنے بڑے بڑے لیکن میٹھے وہی ترڈا والے کناروں پر جو خود اگتے وہ اتوبی متشابے اور ان کو دیا جائے گا ایک جیسے یعنی ملتے جلتے اس سے طبیعت خوش ہو جاتی ہے بعض لوگ دسترخان پر بیٹھتے ہیں تو کئی قسم کے کھانے ہوتے ہیں اب ان کو اور کھانا معلوم نہیں دال ساگ یہ یار یہی ہم کھاتے رہتے ہیں بھائی یہ دے دو کسی اور کا پتہ نہیں کیا بنے گا بہتو بھی ہی متشابیا اور طالب علم نے اپنے استاد نابینا کو کہا استاد جی آپ کو کھیر کھلاؤں کھیر اب کھیر کیسا ہوتا ہے بھائی یہ سفید ہوتا ہے یہ سفید کیسا ہوتا ہے یہ بگلے کی طرح ہوتا ہے کہا بگلا کیسا ہوتا ہے کہا ایسا ہوتا ہے او بھائی میرے گلے میں اٹک جائے گا میں نہیں کھا رہا ہوں گھبرا گیا نہیں نہیں نہیں نہیں یہ میرے گلے میں اٹک جائے گا میں نہیں کھا سکتی اس لیے ملتا جلتا جانا پہچانا پھل اور رزق مناسب ہوتا ہے علماء دین فرماتے ہیں ایک مالٹے میں بارہ رنگ اور بارہ ذائقے ہوتے ہیں اور ایک ذائقہ جب ایک دفعہ گزر گیا دوبارہ وہ کبھی نہیں ملے گا اس سے بہتر ملے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و اقسام سے نصیب فرمائے اب جب آدمی جنت پہنچے بہترین نہروں میں سے پیے زبردست پھل کھائے تو اب آخری سکون اور آخری آرام وہ ہے حلال افیف حسین جمیل پاک بیوی وَلَهُمْ فِيهَا فی ہا اور ان جنتوں کے لیے ان جنتوں میں از ارجن بیویا پاک باز و حم فیا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے کہتے ہیں کہ بیوی پر خوشیاں اور نعمتیں مکمل ہو جاتی ہیں حدیث شریف میں کہ مومن کامل ہو جاتا ہے جب وہ شادی کر لے تو رزق رضا اس کا احتیاط کرے نگاہ اور شرمگاہ محفوظ ہو جاتی اس لیے کہتے ہیں کہ نکاح مقاصد کے لیے اور وہ حفاظت سیاحت ہے انسانیت کی اور ان کے لیے بیویاں ہوں گی مشہور یہ ہے کہ ہر ایک کو بہتر ہورے ملے گی اور دنیا کی جو بیویاں ہیں اور جو نکاح میں رہی مری ہو وہ بھی جنت میں ملے گی وہ ضب و جنا بہور ان خوبصورت حوروں سے بھی نکاح ہوگئے بعض عورتیں کہتی ہیں کہ ہم کو کیا ملے گا یعنی اس عورت کا خیال یہ ہے کہ اس کو بھی بادر خون ملے تبلیغیوں کی روایت یہ ہے کہ پچپن لاکھ حوریں ملے گی پچپن لاکھ بھورے اور یہ جو عورت پوچھنا چاہتی ہے یہ بھی وہی وہ جائے پچپن لاکھ آدمی وہاں مل جائیں گے جہنم میں جو عورت یہ چاہے کہ بہت سارے آدمی اس کا استعمال کرے وہ جنت جانے کی تو آحل نہیں ہے اور یہ خیال شاید اس لیے پیدا ہوا کہ اس نے خاون کو دنیا پر قیاس کیا وہ کبھی بیمار ہوگا کبھی تھکا ہوا ہوگا کبھی غریب گوڑا ہو جاتا ہے ویسے اس کا پاجامہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور ریٹائر ہونے کے بعد تو ان کے خیال میں انسان ہی نہیں ہوتا ہوا. کہتے ہیں آپ کو پتہ تو ہے نا کہ میرے ابا ہی ریٹائر ہو چکے ہے کیا مطلب ہے ختم ہو چکا ہے پتہ ہے ابا کا نا ریٹائر ہے وہ تو خدا ہے ابا <laughs> باپ کی بھی کمپنیاں ہیں پیسے کمانے والا زوردار والا بڑے عہدے والا تو بی بی صاحبہ بڑی چہ چہ کے چلتی ہے اور ذرا سا غریب ریٹائر ہوا یا کسی گرفت میں آیا بس اب دیکھو شیرنی کو اس کی زبان اتنی بڑی ہو گئی ہے لڑائی کے لیے اس کی جو ہے نا ہاتھنی کی کٹی ہے اس کی ہر وقت جو ہے نا شیرنی تیار رہے گی لڑنے کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ جنتی عورتوں کی شان نہیں ہے عدیز شریف میں دنیا کی عورت جو خاون کو تنگ کرے بدتہذیبی کرے زبان درازی کرے تو وہ عورت ہے جو جنت میں ملنے والی ہے وہ کہتی ہے اے بد نصیب اے بدبخ تو بڑی بکیل اور ناکارا ہے کہ اس انسان کو تنگ کرتی ہے انقریب یہ تجوی چھوڑ کے میرے پاس آئے گا میں اس کے عمر بر کی عمر بھر کی تھکاوٹ دور کر دوں وہ مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں جو عورتوں کو آلائشیں آتی ہے کبھی ماہواری ہوتی ہے کبھی بچہ دینے کا عارضہ ہوتا ہے کبھی ویسے بیمار ہو جائے گی اس سے ہوتا ہے جنتی عورتیں اس سے پاک صاف ہوگی پاک صاف ہوگی لیکن متوحارا فیہن ہند خیرات انحسان متوحرا کے دو مطلب ہیں ایک یہ کہ باکردار ہوگی اور دوسری یہ کہ بہت حسین جمیل ہوگی جو عورت دنیا میں بھی باکردار بھی ہے حسن و جمال کا مراقع بھی ہے حسن و جمال اتنا کافی ہے کہ ہاون کو پسند آ جائے یہ ضروری نہیں ہے کہ پورے محلے والے پسند کرتے ہیں کیسے اقمامی شادی رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ حسین جمیل تھے بہت خوبصورت تھے اللہ کئی قسم کے خاندانوں نے رشتے پیش کیے لیکن امام شافی نے کہا اس شہر میں سب سے بدصورت لڑکی جس کے ساتھ کوئی بھی نکاح نہ کرے وہ کون کسی نے بتایا آپ نے اس کے والد کو پیغام بھیجا کہ یہ مجھے لے ہاں بلا گئی روس کسی نے امام شافی سے کہا آپ اتنے حسین جمیل ہے ایسی کری المنظر عورت کیوں ملائی حضرت نے فرمایا سنت تو ادا ہو جاتی ضروری بشری تقاضہ پورا ہو جاتا ہے اب بہت زیادہ خوبصورت عورت ہو تو آدمی اس کے پاس بیٹھا رہے گا تو دین کا کام کیسے ہوگا دین کے کتنے آشکیں رہے گی پہلے سے خطرہ محسوس کیا <laughs> وہ ایک شخص تھا اکوڑا خٹک میں اس کا نام شماز گل تھا لیکن اس کو شماز ہی کہتے تھے کوڑے والوں کی اصل زبان جو ہے وہ ہن ہے اتہاس جل والی تو لوگ اس کو کہتے شماز شادی نہ کر سکا کر کے ود کی کر سی جب بھی کسی نے کہا شماز شادی نہیں کرتے کر کے پھر کیا کروں گا خدا کا کرنا یہ تھا کہ شماز کی بھی شادی ہو گئی وہ عورت ذرا رنگو والی تھی حسین جمیل تھی شماس کو پسند آئی وہ جو ڈولی کے ساتھ گھر ہے باہر آئے لوگ سب باہر بیٹھے ہیں وہی شماس باہر آ سی جب باہر آ کر باہر آ کے وسطی کر سی باہر آ کے پھر کیا کرنا ہے وہی وہ جواب جو پہلے اب بھی دے گی تک بعض لوگ حسین جمیل عورتوں کو برداشت نہیں کر سکتے اپنے مقامات اور مرتبے تک بھول جاتے ہیں نہیں مرد حسین ہے مرد کے ذمہ داری زیادہ ہے مرغے کو دیکھو کیسے خوبصورت رنگ ہے بردی غریب ویسی ٹیڑھی پیڑی کبوتر دیکھو کیسے معلوم ہوتا ہے ہفتے اکلیم کا شہزادہ ہے سر پہ تاج مور دیکھو مورنی دیکھو ہے غریب ایسی ویسی پوری دنیا کی کوئی عورت بھی مرد جو ایمان اور صلاحیت والا اس جیسے حسین نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور انسانیت اور بشریت کے سکون کے لیے اور حدود شرح کی حفاظت کے لیے گزارا کرنا پڑتا امام جاہد رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ بدصورت تھے معتزیلی عالم ہیں بہت زیادہ بدصورت تھے اتنے بدصورت تھے کہ ہارون رشید نے بلا لیا تھا بیٹوں کو پڑھانے کے لیے جب وہ آیا اندر داخل ہوا ہارون نے دیکھا تو ہارون کو ہوپ ہوا کہ شاید اسرائیل علیہ السلام ہے آرون نے جلد ہی لکھا لائے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ انہوں نے کہا میں اسرائیل نہیں ہوں جاہیز ہوں شکل ذرا میری ایسی ہے ڈراؤنی ہے مجھے دیکھ کے لوگ ویسے ہی خل میں پڑھنا شروع کرتے ہیں. آپ نے اپنے بیٹوں کی تعلیم کے لیے بلایا ہے حاضر ہوا بادشاہ نے کہا پھر کبھی صحیح کہا مجھے دوبارہ کبھی کسی نے نہیں بلایا ہے ایک دفعہ بلا سے بات قدرت کو یہ منظور تھا کہ کس انسان کے نکاح میں کائنات کی حسینہ آئی جس کے ایک جھلک کے لیے بادشاہان بیتاب ہو دے تو کسی نے کہا آپ کا کس طرح گزارا ہے آپ اتنے کری المنظر ہے اور وہ اتنی حسنا ہے تو جاہد عالم تھا نا اس نے کہا فی صبر و فی ہا شکر میں اس کے لیے صبر ہوں وہ میرے لیے شکر ہے صبر اور شکر دونوں مقامات ہمارے گھر میں موجود ہے الا اللہ, اللہ فی ہاں اور ان جنتیوں کے لیے جنتوں میں ازوا جم تو ہارتون عورتیں ہوں گی پاک باز قرآن کریم نے کیا زبردست وجہ بیان کی کہ عورت کا طہارت عفت پاک دامنی لیاقت یہ سب سے بڑھ کر دولت ہے اگر بہت ہنسی نہ ہو اور حیا والی نہ ہو بہت ہی جمیل ہے لیکن بے پردہ ہے بہت ہی لیاقت و صلاحیتوں والی ہے لیکن مردوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والی ہے اجنبیوں کے ساتھ وقت گزارنے والی ہے تو یہ کس کام کی ہے یہ متحرا کے صفت سے خالی ہے <تصفح> وہ فیحا خالدون اور یہ جنتی جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے تو پرانی کریم پر ایمان رکھنے والے اور اس کو خدائی وہی ماننے والوں کی جزا اور بہترین بدلہ جس قوم کہتے بشارت پہلے والے قوم کہ کہتے تخویف اس کو کہتے ہیں وعید اس کو کہتے ہیں وعدہ وہ مظہر ہے نذیر کا اور یہ مظہر ہے بشیر کا اور قرآن کے اور نبی کے دونوں مقامات ہے بشیرم و نذیر قدرتی الہی کا بیان جس نے قرآن نازل کیا ہے حکمت کے ساتھ قرآن کریم میں بعض الفاظ ایسے ہیں جن سے بظاہر مخالفین کو اعتراض ہوا جیسے قرآن کریم میں نمل ذکر چینٹی انکبور ذکر مکڑی اور ایسی چھوٹی مخلوقات کا بھی تسکر آئے تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ اس کے کلام میں ایسی کمزور چیزیں آتی ہیں جواب دیا گیا کہ یہ کمزور چیزیں بھی قدرت کا مظہر ہے کوئی اور نہیں بنا سکتا بنانا تو کیا ایک پر سیدھا ٹیڑھا نہیں کر سکتا ٹیڑھا سیدھا نہیں کر سکتا ان اللہ لاستہ ہی بے شک اللہ تعالی نہیں شرماتے شرماتا تو وہ جو کمزور ہو زور اور ضرور تو نہیں شرماتا لائےستہ ہی یعنی لے سب اللہ یو ایسا نہیں ہے کہ بیان نہ کرے بیان چھوڑ دے چھوٹا بچہ کھڑا ہو جائے دے چھو کم استعداد والا آدمی مجمع کے سامنے گڑبڑا جاتا ہے آئی سال یہ بھی اللہ کے نعمتوں میں سے ایک آدمی میں جرحت ہو قوت ہو استقلال ہو اپنے مدعم صدق ہو ارحمان و اللہ بل قرآن خلقل انسان اللہ اکبر بے شک اللہ تعالی نہیں شرماتے حیا نہیں فرماتے ید ربا بیان کرنے سے یا یہ کہ بیان نہ کرے اللہ یزربا ورب جربو کے بہت معنی ہے الم ترک رب اللہ مسلم کلیمتن طیبہ کشجرت طیبہ اسلحہ ثابت و فروحا فما بیان کر وہ الزام درخت پھیلا سفر کرتا دربوں میں نلاسل شہد کی کسم فدری بو مارو درب ڈب ڈب ڈب پھر ڈب ڈبارے پہ جوڑ کا کرنا ڈب ڈبارے برف کا نب دعا کی بی جس کو تم ضرب کہہ ہو بابا زوا اجنبی کلمہ ہے عرب نہیں جانتے عربی لب لہجے اختیار کرو درب بے شک اللہ تعالی ایسے نہیں ہے کہ بیان نہ فرمائے مسلم ماں مثال کوئی سی باؤزت مچھر کی کیوں نہ ہو باؤ مچھر فما فو یا اس سے بڑھ کر امام فرا کہتے ہیں معانی میں فما فو کہاں اما فل خج میں اما فل استمکار یا اس سے بڑھ کر چھوٹا پن میں یا اس سے بڑھ کر وجود میں دونوں کو شامل ہے فما فو تھوڑی سی توجہ دینی پڑے گی آپ ایسے ہی ہر چیز تو ہلوا نہیں ہوتا کبھی ہڈی بوٹی پھر آپ احتیاط سے گوشت نوچتے ادھر ادھر سے ابھی دیکھیں گے اپنا تماشا کیا زبردست جانور تازہ دم زبا ہوا ہے او باہر سے اے ون باورچی ہمارے محسن دوست بلائے گئے ہیں اللہ قرآن کی برکت سے خوب اکرام کراتا ہے ہمارے ایک مخلص دوست ہیں ان کے بال بچے آج باہر ملک سفر پر روانہ ہوئے گھر ہی ان کا باہر ہے تو انہوں نے درخواست کی کہ طلباء سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سفر بخیر کرے کیونکہ آج کل جہاز میں سفر بھائی لوگ گھبرائے ہوئے ہیں پریشانی رہتی ہے بارہ موسم بھی خراب ہے تقریبا بے شک اللہ تعالی نہیں ہے کہ چھوڑ دے بیان کرنا مثلا ایک مچھر کی یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کی فہمین عملو پسو لوگ جو ایمان والے ہیں فیال امو نمو جانتے ہیں ان الحق عمر کہ بے شک یہ برحق ہے ان کے رب کی طرف سے یہ مثال جو بیان ہو رہی ہے خواب و مچھر کی ہو مکھی کی ہو مکڑی کی ہو چونٹی کی ہو یہ مثالیں این مدا کے مطابق ہے این مدعا کے مطابق اللہ ہو اکبر وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی کو چینٹی کاٹ رہی تھی درد سے خدا آیا چونٹیوں میں کیا ہے میرا سارا جسم پھول گیا ایک آدمی نے کہا آرام سے بیٹھو خدا کو عقل نہ کہا وہ بہت بڑی ذات ہے اچانک اس پر درخت سے سانپ گر گیا وہ <laughs> ڈر گیا کہ میں نے بےتی کی بات کہی خدا نے سانپ بھیج دیا یہ اور سانپ لڑے سانپ زخمی ہوا بھاگا لیکن مشہور ہے کہ سانپ لڑائی بھولتا نہیں ہے اب یہ اس کی زمین تھی اس کا اپنا درخت تھا کیا کروں یہ تو پھر آئے گا اور یہ قاعدہ ہے کہ سام جب زخمی ہو جائے وہ پھر آتے ہی فوراً دستا ہے اپنے دشمنی نکالتا ہے تو اس کو کسی نے کہا کہ سام جب زخمی ہو جائے تو اس کو چوئنٹی نہیں چھوڑ دی کہیں بھی ہو چوینٹی پہنچ جاتی ہے اب یہ بہت خوش ہوا چند دن نہیں گزرے تھے ایک طرف دیکھ کہ سام مرا پڑا ہے اور چوینٹی پوری چڑی ہوئی ہے اس نے کہا اللہ تو اپنی حکمتوں میں بادشاہ ہے آپ نے جیل جی پیدا کر کے عظیم احسان فرمایا ہے سام کے سر میں زہر موہرا ہے خاص طریقے سے سپیرا نکالتا ہے دنیا کی کوئی بھی سین کیا کسی نے کھایا ہو اور وہ زہر موہرا تھوڑا سا آپ رگڑ کر کے وہ پانی اس کو پلا لے ہی آرام آئے کہتے ہیں مردہ زندہ ہو جاتا ہے فارسیان اس لیے کہتے آور دش ہوگا مار گز دمدش ہوگا آور دش آواز مار گزی دم اردش آواز اس کو تیریاک بھی کہتے ہیں سپیروں کی زبان میں عام طور پر سپیرے ویسے کوئی پٹن رکھتے کہتے یہ ہی جھوٹ بول رہا ہے یہ ہر شام میں بھی نہیں ہے زہریلے شام اجدہام ہے اور نکالنے بھی کوئی آسان کام نہیں بس وہ لوگ جو ایمان لائے بس وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ مثال پر حق ہے حق خدا کی طرف سے حق تو منوانے کے لیے یہ بات کو صحیح طرح سمجھانے کے لیے وہ ام اللہ کفرو اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان دل لذین سے ملایا ہے وہ کہتے ہیں ماں جارا دلہ و بحاظہ کیا ارادے اللہ تعالیٰ کا ان مثالوں سے جو دل بھی کثیرن بہکاتے ہیں اللہ اس کے ذریعے بتیروں کو جو اعتراض کرے جو مفہوم نہ سمجھے وہ یہدی بھی کثیرا اور سمجھ دیتا ہے اس کے ذریعے بہتوں کو ہدایت کا لفظ قرآن کریم میں سو مختلف معنی میں توفیق کے معنی میں بھی ہے علم کے معنی میں بھی ہے مطابقت کے معنی میں بھی ہے سمجھ کے معنی میں بھی ہے ہدایت کے معنی میں بھی ہے ہمایوں دلوبی الفاصطین اور نئی بہکاتے ہیں اس سے مگر بے روی کرنے والوں فس جب پھل اپنے چلکے سے باہر آ جائے جیسے پستہ پٹا ہوا ہو پھل نظر آ رہا ہے فس آتا اس کا چلکا ٹوٹ گیا کیلا آپ صاف کرے چلکا ادھر کرے اور مغز نکالے تو فسپتا آپ نے اس کا چلکا علیحدہ کیا مغز علیحدہ کیا فاسک کو فاسک کیوں کہتے ہیں کہ وہ شریعت کے دائرے سے باہر نکلتا ہے دائرے شرح کے اندر رہنا ہے باہر نہیں جا اس لیے فصر کا اطلاق عام معصیت سے لے کے کفر تک ہوتا ہے فسق کا اطلاق عام معصیت سے شروع ہوتا ہے اور کفر تک جاتا ہے اور نئی بہکاتا ہے ان مثالوں سے مگر فاسقوں کو الذین دینا فاسق وہ لوگ یعنی قدون عہد اللہ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد و پیمان کو بعد میساتی بعد اس کے پختہ ہونے کے اللہ تعالی کے ساتھ عہد ہوا ہے عالم ارواح میں جب سب روحوں کو جمع کیا تو پوچھا السط بے ردے قوم کالو بلا ہم ضرور ایمان لائیں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آحد ہے کیونکہ وہی مالک و خالق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آحد ہے لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ کا کہ ہم توحید پر رہیں گے شرک نہیں کریں گے اللہ کے ساتھ آحد ہے کہ ہم پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مقتدہ بنائے علماء دین کہتے ہیں جو عہد اور وعد شریف کے مطابق ہو اس کا پورا کرنا واجب ہے اور اس کے خلاف کرنا گناہی کبیرہ ہے اور ناجائز عہد کرنے بھی ناجائز اس کو پورا کرنا بھی ناجائز وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد و پیمان کو اس کے پختہ ہونے کے بعد کہتے ایک واد ہے بہنی و بین کا واد چھپے وا دوا بیگا کا آگا کانڈا اور لگے دا اور ایک عہد ہے دو قوموں یا قبیلوں کے اور ایک ہے ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ یا ایک بادشاہ کا دوسرے بادشاہ کے ساتھ وہ نا میسا کا بنی اسرائیل الواد سم الحق سم المیساک المیساک اقد و تاکید منل عہد و العہد اقد و اشتداد من الواد و الواد من القل پختانور تو لوز ماں لوز کڑا ہے وہ ماں قول کڑا ہے سر کڑا قول میں نہ رکھو کال ماں خبر خبریں کڑی جا یہ قاعدہ ہے کہ انسان جب ایمان میں مضبوط ہو اور صلاحیتوں میں مضبوط ہو تو اس کے عہد اور واد میں بڑا زور ہوتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کسی شخص کے ساتھ کچھ سودا کیا کیا نہیں صرف بات ہو گئی نہ انہوں نے فیصلہ کیا نہ امام نے فیصلہ کیا نہ اس نے کچھ بیانہ دیا کچھ بھی نہیں دیا کچھ دیر کے بعد ایک اور تاجر آیا اور پہلے والے سے ڈبل ریٹ لگایا لیکن امام بخاری نے کہا کہ نہیں میری اس سے بات ہوئی ہے جب تک کہ وہ انکار نہ کرے میں بھی جڑی ہو میں دنیا کی چیزوں کے لیے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں رحم اللہ اور رحمۃ وہ لوگ جو توڑتے ہیں یہ مثالوں پر قرآن پر ہنسنے والے وہیں ہیں جو توڑتے ہیں خدائی اہد کو اس کے پختہ ہونے کے بعد وہ اب تو نما امر اللہ توڑتے ہیں وہ جو حکم دیا اللہ نے اس کے بارے میں یوں صلاح کہ وہ جوڑ لے جوڑ دیا جائے وصل جوڑ کو کہتے ہیں فصل توڑ کو کہتے ہیں جڑ کے رہو محبتوں سے رہو کیا فصل جدائی ہر روز اس پہ خوش ہوتے ہو کچھ عقل سے کام لو شیرین اور بہترین زندگی تم نے اپنی تل کر دی جو جلاتا ہے خود اس کو بھی جلنا ہے ضرور جو جلاتا ہے خود اس کو بھی جلنا ہے ضرور شم جل جاتی ہے پروانے کے جل جانے کے بعد اللہ اکبر اری دو ویسالہ و یوری دو قتلی اری دو ویسالہ ہوں وجوری دو ہجری فاتروں کو معوری دایوری دو ایک مجبور عاشق کہتا ہے <تصانًا> کہ میں تو اس کی محبت چاہتا تھا وہ آئے دن لڑنے پر ہے۔ آئے کار وہی ہوا جو وہ چاہتا تھا اری دو ویری دو ہجری فاتر کو ماوری دلی مایوری دو زخب تر نخوی چاچی انگار دا بلتان لی دلے بے وفا یا رکھ دے دیخلا دان دی خوشا خوشال اللہ اللہ نمارا در جہان اہ دو وفا بو جفا کر دی و بد اہ دی نمودی بک با بار از جہان از دل تس تم تم کے بر گودی بزودیت گھر سے ریسلح بز آزا محبوب تر باشی کے الہ الا اللہ اور یہ توڑتے ہیں وہ جو حکم دیا اللہ نے اس کے جوڑنے کا یعنی توحید پر قائم رہے سب سے بڑا فساد دنیا کے اندر عقیدے کا شرک اور عمل کی بدت ہے اور یہ توڑتے ہیں وہ جو خدا نے حکم دیا کہ محمد یا عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے سب سے بڑا فصل تو وہی ہے الا اللہ کی محمد سے وفا تو تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیزیں کیا لوہوں قلم تیرے وہ اب تو نما امر اللہ بھی او سلام سل رحمیوں کا بھی خیال رکھنا ہے سلمن قطع کا جس نے آپ کے ساتھ توڑا تو چھڑ جا وہ افواہ منظلم کا جس نے ظلم کیا معاف کر دے و احسن او افسنی ہو احسانات کرو علا منسا لا جس نے آپ کے ساتھ بگاڑ کیا وے جانند بتکڑا زبا خدا بد, بد بدو سزا پلاور کلا کلا وہی جانند بتکڑا زبڑ مار بل بد بہیر سی زماخبہ جڑوین لائلا ہے اور توڑتے ہیں وہ جو حکم دیا اللہ نے اس کے جوڑنے کا ہم تبی سنت ہے فکاؤ تقلید ماننے والے جڑنے والے ہیں ٹانگے لمبی لمبی ہاتھ آسمان تک پہنچے ہوئے سر بالکل ننگا جیسے دچال کا بندر ناچنے آیا ہوا ہو ایک تماشا بنا ہوا ہے چھوٹی چھوٹی ٹانگیں گدر رکھیے کہ, کہ کیا کر رہے ہو کرین کی کر اتار رہے رہا کرین تو اس سے بھی کھلی ہوتی ہے سنت ہے یہ جی سنت ہے اس سے انسان بدتمیز لگے سنت تو یہ ہے پکار بہت جسین کہتے کہ تہذیب سے کڑے ہو ہاں تکلیف ہے کوئی زخم ہے وہ معذور ہے بغیر زخم اور روزر کے آپ زخمیوں کی شکل بناتے ہیں اور ہاتھ رکھے گا یوں کر کے اور اوپر تاکہ لوگ دیکھیں اخذ الیمین علی یا تحت تاہ تصور اوق سور امام ترمی تیسری صدی کے محدث سے بخاری اور مسلم کے علوم کے امین ہو وہ, وہ, وہ کہتے وہ بانگ ہوم یا وہ امن وہ بانز ہمفو کا کچھ لوگ ناف کے نیچے باندھتے ہیں کچھ ناف پر باندھتے ناف کے اوپر باندھنے والے مرد امام ترمیزی کے زمانے تک پیدا نہیں ہوئے تھے اسلام ترمیزی کے سامنے جھوٹے ہیں بالکل الگ تحقیق شفافی سے الگ صدر نہیں تحت تدر وہی فوق کا ہے ہاں خواتین کے جم کے پردے کی جگہ سینہ نہ چھاتیاں تو وہ بے شک ایسا ممکن ہے کہ اس غریب کو بھی کی بیماری ہوئی ہو سوال اللہ امر اللہ بھی صلاح اور یہ توڑتے ہیں وہ جو حکم دیا اللہ نے اس کے جوڑنے کا ویو سدھو نے فی الحال اور یہ فساد کرتے ہیں ملکوں میں نئی نئی چیزیں نئی نئی عادتیں ان کو عبادات سمجھ کر نئی نئی حرکتیں صحیح مسلم میں جو نئی نئی حدیثیں سناؤ جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے مذہب کے بڑوں نے سنی سمجھو کہ یہ جو حال ہے اور یہ درجالین ہے ان سے بچ کے رہو ملائے کومل حاصر یہی نقصان اٹھانے والے کیفے تک فرون بل یہ تقسیم کے ساتھ نعمت بیانوی اور نقبت اب اس کا اجمال تاکہ دوسرے مقصد میں داخل ہو جائے کیوں کر کفر کرو گے اللہ کے ساتھ وکم تم امواتن تھے تم مردے خدا نے زندہ کیا سم یمی پھر تمہیں موت دے گا سمی کم پھر تمہیں زندہ کرے گا سم ہی ترجون پھر کی طرف واپس کیے جاؤ اللہ اکبر یعنی تم تھے ہی نہیں اللہ نے پیدا کیا اس میں کسی اور کا کوئی دخل تو نہیں ہے تو پھر کیسے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو موت کا مالک وہیں حیات کا مالک وہی اماطا وہ کرتے احیاء وہ کرتے دوبارہ حشر وہ کرے گا تو کس کو کیوں حاجت و مشکل گشار سمجھتے ہو غلطی کیوں کرتے اس کو ہم کہتے ہیں تفصیل کی زبان میں بیان نیام مجملہ کا نیام مجملہ اور پہلے تفصیل بیان ہو گئی اور اب مزید تفصیل کی تفصیل آئے گی کہ فتح فرون بلائے و کن تم امواتن بعض محسرین کہتے ہیں امواتن فی اسلاب آبائے کم وبوتون ام فی دنیا سم می میت کم فیوت خلکم کبور کم سم میو ہم فی قبور کم سم مئی لے ہی ترجون تھوڑی سی بات سن لو دو آدم کا ذکر ہے این ڈالمی آدم بے وجودی اور دو وجودوں کا ذکر ہے نہیں تھے پیدا کیا پھر نہیں ہوں گے پھر پیدا کریں غور کرو دنیا کی زندگی مہینہ سال دس سال بیس سو سال دو سو سال اس سے پہلے ایک مختصر زندگی ہے ماں کے پیٹ میں نو مہینے اس کو اس زندگی کے لیے قبر سمجھیں چونکہ یہ زندگی بہت چھوٹی ہے دنیا کی اس مناسبت سے ماں کے پیٹ کی جو زندگی ہے وہ بھی اس کے لیے بہت ہی مجمل ہے بات میری سمجھ رہے ہیں پھر قبر میں جاؤ گے کتنے پڑے رہو گے کتنے ہزار سال دس ہزار سال کیوں نہ ہو لیکن اس کے بعد کی زندگی نہ ختم ہونے والی اس کے مقابلے میں وہ زندگی قبر والی طویل ہو گئی اس طرح سمجھو کہ ماں کے پیٹ میں بھی بچہ زندہ ہوتا ہے مگر وہ زندگی بڑی کمزور اجز ناطوانی کی زندگی ہے اس سے پھر دنیا کی زندگی تفصیل ہے قبر کی زندگی اس زندگی کے ساتھ مناسبت نہ لگاؤ اس کے بعد آنے والی نہ ختم ہونے والی زندگی کے مقابلے میں اس سے مجمل ہے اس دنیا کی زندگی سے تو ہزار طرز افضل ہے جن کو اللہ تعالی عطا فرمائے اس آجز کے نزدیک موت کے بعد کی زندگی کو دنیاوی حیات کہنا یہ تعبیر ٹھیک نہیں دنیا سے بہتر کہنا چاہیے ولل آخر تو خیر اللہ کا وہ والی زندگی یہ والی اس والی زندگی سے بہت بہتر دنیا کی زندگی کے سامنے ماں کے پیٹ کی زندگی جس قدر اجمالی ہے جنت اور جہنم کی تفصیلی زندگی کے سامنے قبر کی زندگی اس کے مقابلے میں اجمال ہے اس دنیا کی زندگی سے تو بہت بڑھ کر زندگی ہے تو جنہوں نے اس کو کمزور حیات کہا ہے جنت اور جہنم کے مقابلے میں جیسے کوئی شخص ماں کے پیٹ کی زندگی کو نہ مانے کیونکہ وہ بہت ہی کمزور اور عجز ہے میرے خیال سے اختلاف اتنا شدید نہیں ہے صرف تعبیر کا فرق ہے کیرفت فرون بلائے کیوں کر کفر کرو گے اللہ کے ساتھ وہ کن تم امواتن دراہ لے کے تم نہ تھے فاحیا کم کیا سم میو میت کوم پھر وہ تمہیں موت دے گا سم میو ہے یہ پھر وہ تمہیں زندگی دے گا اس زندگی جو قبر سے شروع ہے اس کے بعد موت نہیں ہے یہاں فرق ہے اہل حق میں اور اہل باطل میں اہل باطل کہتے ہیں حساب کتاب تو روح وغیرہ کے ساتھ ہوگا پھر یہ ختم یہ غلط بات ہے اس کے درمیان میں موت کا حادثہ نہیں ہے سم میلے ہی تر آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ کب کے مردے رکھے گئے ہیں اور کب اٹھائے جائیں گے یہ کیا ہے تین ہزار چار ہزار یہ آپ کے لیے ہے وہاں کچھ نہیں مولانا محمد غوث صاحب گوالیار والے بزرگ نے لکھا ہے کہ ایک شخص کی بیوی کا جنازہ ہوا جوش اور خوشی میں آ سونے کے ہار کو پہنائے جیسے جوان عورتیں مرتی ہیں لوگ ان پر اچھے کپڑے سونے لداتے ہیں کہیں ایسا اتفاق ہوا کہ وہ سونا ساتھ چلا گیا جب لوگ آگے پیچھے ہو گئے یہ فوراً گیا تازی خبر تھی جلدی جلدی کھولی اور وہ سونے کے جو اینٹ تھی یا زیور تھا وہ اٹھا کے لے آئے اب جب باہر آ کے دیکھا تو جہان کوئی اور ہے یہ گھوم پھر رہا ہے شہر ہے سڑکیں ہیں میرا شہر کہاں گیا گاؤں کہاں ہے پوچھتا رہا ہے ادھر ادھر کسی نے کہا چار سو سال پہلے ایک واقعہ گزرا ہے فلاں قوم قبیلے میں فلان نام کی عورت مری تھی اس کا خاون زیورات لینے گیا تھا پتا سے چلا چلا گیا وہ جگہ وہ ابھی تو گیا ہو رہے ہوں کہا نہیں نہیں چار سو سال ہو گئے وہ شہر وہ سلطنت وہ زمانہ سب تبدیل ہو گئے توبہ اور وہ حضرت اکتس کے معاملس مولانند ورشا سے ہم نے جو لکھا ہے کہ ایک سنہرا تھا وہ یہ بات نہیں مانتا تھا گرگر کہ رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں اور اس کے بھی کچھ حصے میں بیت المقدس گئے انبیاء کی امامت کی وہاں سے گھر آسمانوں پہ گئے جنت اور جانڈم کی سیر کی حالا سے شرف لکھا یا شرف مکالمہ ہوا ہے وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے مولو نے ویسے ایک کہانی بنائی کہتے ہیں کہ کھانا تیار تھا دوپہر کا وقت تھا بیوی نے اس کو کہا کہ ذرا تازہ پانی ٹھنڈا سامنے ہی نہر ہے اس سے لے آئے وہ چلا گیا آپ دیکھیں کہ پانی بہت ٹھنڈا ہے اور سخت گرمی تھی جلدی جلدی کپڑے اتارے اور انہانے لگا وہ تمہارا جب باہر نکلا دیکھا تو سارا نظام تبدیل ہو گیا اپنے جسم کو دیکھتا ہے تو ایک نیو کلچر کا سارا سامان لگا ہوا باہر آیا تو آدمی کڑا ہے اس نے کہا جلدی مت کرو دیر مت کرو جلدی چلتے اور اس کے ساتھ یہ رہی کہ سات بچے ہو گئے سات بچے اور بڑا حیران ہے یہ میرے ساتھ دکھا کیا ہے یہ خاون کہاں سے ہے یہ نظام کہاں سے لگ گیا کوئی شک شبہ ہی نہیں کسی کو سات آٹھ دس سال بعد اتفاق سے پھر اسی نہر پر آئی اور اسی طرح نہایا نہا کے باہر آیا تو پہلے والا نظام ہے گھر آیا پانی کا مٹ کر کہ بیوی سے کہا دیر تو نہیں ہوئی کہا نہیں ابھی تو گئے ہو کھانا تیار ہو رہا ہے دوپہر کا اور سر پکڑ کے بیڑ تو سات بچے ہوئے ہیں بہت کچھ بازار لٹے ہیں اور بڑی ادائیں آگے پیچھے ہوئی ہے اس کے ساتھ دماغ خراب ہو گیا گرمی کی وجہ سے کچھ بھی نہیں مان گیا کہ واقعی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العزت نے جو معراج کرائی ہے وہ دنیا کے اعتبار سے ایک لمحہ ہے اور آخرت کے کہتے تقریباً 18 سال ہے وہ جس میں آپ نے سات و آسمان و سب تفصیلات دیکھی پش کا ایک شاعر کہتا ہے اچھاتا پتنوا تنوع یہ وا تا احمد نبی سلطانہ میں راجیہ مبارک کے فتخر بل لائے کیوں کر کفر کرو گے اللہ کے ساتھ وکن تم امو او تھے تم مرے ہوئے یعنی نہ تھے پاح پس بس تمہیں زندگی دی سم یومی پھر وہ تمہیں مارے گا سم یو پھر وہ تمہیں زندہ فرمائے گا سمبئی لے ہی پھر اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے نعم مجملہ یا نیام عامہ کے بعد نعمت خاص والذی اللہ وہ ہے خلق ما اما فلرد میا جس نے پیدا کیے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کے سب بابا زہر اور سین کیا بھی تو دشمنوں کے کام آتا ہے چوہوں کو آپ رکھتے ہیں اجدہاؤں کو ڈالتے ہیں اس سے جان چھوٹ جاتی ہے کچھ چیزیں ظواہر الفوائد ہیں کچھ چیزیں مزمر الفوائد ہیں لیکن ماننا پڑے گا کہ ہر چیز میں خدا کی حکمت ہے سم سما پھر متوجہ ہوئے آسمان کی طرف مسوا سبا سماوت برابر کیے ان کو ساتھ آسمان وہ بھی کل شعین اور وہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں یہ عمومی نعمتوں کا تکملہ تک ملا ہے اور خصوصی نعمت جو حضرت آدم کی تخلیق ان کی خلافت ان کی قبولیت توبہ اور ان کے جنت رسائی ان چار بڑی نعمتوں کا تمہید بھی ہے اللہ نے تمہارے لیے سب کچھ زمین کا پیدا کیا اور آسمان ساتھ ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے اشارہ ہے کہ تم اور تمہارا وجود زمینی ہے تمہاری روح سماوی ہے فیصلے تمہارے حق میں اوپر سے آتے وحیز اقالر ابو کل ملائے اب خصوصی نعمتیں یہ چار نعمتیں ایک ہے خلق آدم آدم کا پیدا کرنا دوسرا آدم کا خلیفہ ہونا تیسرا آدم علیہ السلام کا مسجودی ملائک ہونا اور چوتھا آدم علیہ السلام کی توبے کا قبول ہونا یہ چار نعمتیں یاد کرو جب کہا آپ کے رب نے رب بکا یا یونا سوب دو رب بکو الحمد رب العالبی رب کا تعارف چل رہا ہے مسئلہ الوہیت کی تفصیل ہے جس وقت فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے لل ملائک کا فرشتوں سے ملائک جمع ہے ملک کی ملک یہ ایک روحانی مخلوق ہے اللہ تعالی نے آپ کا جو شولہ ہے اس میں دو خاصیتیں ڈالی ایک روشنی ہے جس سے لوڈ اسپیکر چل رہا ہے ہماری آواز اٹھائی جا رہی ہے پنکھے چل رہے ہیں ہم کو ٹھنڈی ہوا دے رہے ٹیوب لائٹ جل رہے ہیں ہمیں بہترین روشنی دے رہے یہ فوائد کی چمک روشنی آپ کے اس حصے سے فرشتے پیدا اس حصے سے کارا بدر صحیح مسلم میں ہے خلق اللہ الملائے من النور اللہ تعالی نے فرشتوں کی تخلیق نور سے فرمائی نور نار آپ کی جو چمک ہے جو روشنی ہے جو کارمد حصہ ہے اس سے فرشتے پیدا ہوئے ہیں اور جان نہ ہلک نہ من قبل منارے من سمو مور جات اس کے تپش سے اس کے آپ کے اس حصے سے جو سیاح کرتی ہے جلاتی ہے جنساتی ہے بگاڑتی ہے اس لیے جنات اکثر بد شکل ہے صورت ہے کری المنظر ہے جنات کا ایک بادشاہ ہے اے چھوٹا قد ہے برمیوں کی طرح اور کالی ٹوپی صدری پہنا ہوتا ہے کالے رنگ کی پتلون ہے آسان دیکھتا ہوں آسان اس کا کہنا یہ ہے کہ پتنی کتنے لاکھ کی تعداد میں وہ لوگ تفسیر میں شریک ہو رہے ہیں یہ عجیب بات ہے کہ حدیث کے درس میں چند ہوتے ہیں دو چار چیز طرف تفسیر کے درس میں چودہ اور پندرہ لاکھ سے متجاوز ہوتے ہیں صحیح مانوں میں قرآن خدانے بھی اب پورے جہان کو اس کے سامنے ذرے بے مقدار بنا ہے یہی وجہ تھی کہ جن شیطان ملائک کی شکل اور ان کے جماعت میں شریک ہو گیا تھا کیونکہ کہ اصل دونوں کی ایک ہے دونوں میں نندار ہے ایک نور نار اور دوسری ظلمت نار یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا انی جائد ان جائد الف خلیفہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں ایک نائب ایک خلیفہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتوں کے سامنے آزم علیہ السلام کے مفاخر ظاہر کرنے کے لیے فرمایا کہ میرا ارادہ ہے روئے زمین میں ایک زمینی مخلوق کو اپنے احکام عوامل و نواہی بندوں تک پہنچانے کے لیے پابند کر دو مکلف بناؤ خلیفہ تک خلیفہ کیونکہ پہلے فرشتے پیدا ہوئے پھر جنات پیدا ہوئے پھر انسان پیدا ہوا تو بعد میں آنے والوں کو خلیفہ یافل کو بعد میں آنے والا خلیفے تو خلیفہ کیوں کہتے وہ اپنے بڑے کے بعد ہوتا ہے ابو بکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہے عمر حضرت ابو بکر کے خلیفہ ہے عثمان ان سب کے ہیں علی ان سب کے ہیں حسن سب کے ہیں خلیفہ علماء کہتے ہیں کہ باپ اس کا اصل معنی ہے بعد میں آنے والا لیکن شیخ سادی نے اپنے ترجمے میں زاہدی نے اپنے ترجمے میں شاہ ولی اللہ نے فتح الرحمان میں شاہ عبد العزیز نے فتح العزیز میں شاہ عبد القادر نے موزہ القران میں شارفی الدین نے ترجمے میں شیخ الحین نے حکیم الامت نے سارے اکابر علماء تفسیر نے ترجمہ کیا ہے میں اپنا نائب بھیجوں گا اپنا نائب اس پر بعد لوگ خفا ہے کہ بھائی خدا کا نائب کیسے ہو سکتا ہے نائب تو پھر مناب بنتا ہے لیکن یہ اعتراض کرنے والوں کی کمزوری ہے انہوں, انہوں نے بات سمجھی نہیں جیسے ایک بھائی کا دوسرا بھائی خلیفہ یہ مراد نہیں ہے جیسے پیغمبر کے بعد ابو بکر خلیف یہ مراد نہیں ہے جیسے ابو بکر کے بعد عمر خلیفہ یہ مراد نہیں ہے جیسے ایک بادشاہ رعایتوں کو ہے کہ یہ میری ذمہ داری چند لمحوں کے لیے آپ کو دیتا ہوں اللہ رب العالمین نے اپنے دین اپنے عوامر و نواحی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بندوں تک پہنچائے ہیں تو نا فی تنفیذ اوامرہی ہی ون واہی ہے السان نائے ہو فی تنفیذ اوامرہی ہی ون واہی ہی, ہی لافل ولا فی شہنشاہی یاد کرو جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنے احکام کے نفاذ کا ایک خلیفہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ کس طرح فرمایا تفسیر ابن جریر میں ایک روایت مفسر ابن جریر نے نقل کی ہے استشارحم اللہ, اللہ تعالی اللہ تعالی نے ان سے مشورہ کیا تو بعض لوگوں نے کہا مشورہ تو چھوٹا بڑے سے کرتا ہے بالکل غلط بالکل فضول بات و شاء وحم پیغمبر کو کہا آپ صحابہ سے مشورہ کریں صحابہ پیغمبر سے بڑے تھے کیا اور مشورے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں نہیں جانتا ہوں مشورے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پر بھی اہمیت واضح کی جائے ان کو بھی اہمیت بتانے کے لیے کہ ایک عظیم انسان ایک عظیم منصب کا حامل ایک عظیم ذمہ داریوں کا پاسدار میری طرف سے آ رہا ہے استشار رحم اللہ کا یہ مطلب ہے یاد کرو جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ قالو فرشتوں نے کہا اتہچہ رفیح آپ بنانا چاہتے ہیں اس میں میشی ہا جو فساد کرے اس میں میش خود اور بھائی پور بھائی ان کو کیسے پتہ چلا کہ ایک ہی شخص کے تول میں کراچی میں سو کے قریب ناحب قتل کیے جائے گا ان کو کیسے پتہ چلا کہ حکمران اس پر رضامند ہوگا کہ یہ لڑتے مرتے رہے اور ہمیں موقع ملتا رہے ملک لوٹ لے گا یہ کیسے پتا چلا کہ ایک ایسا سربراہ کا ملک کا غاسب جو ایک دینی مدرسے پر شب خون مار کر ہزاروں بچے اور بچیوں کو بھونڈ ڈالے گا اے صفاق اور کتنے صفاقین و قد تعلیم دنیا میں گزرے ہیں لیکن عجیب بات سنو کہتے ہیں انہوں نے خلیفہ کے لفظ سے اندازہ لگایا کہ خلیفہ ہوتا ہے عدل کرنے والا تو عدل تب ہوتا ہے جب ظالم بھی ہو اور ظالم پھر خون بہاتا ہے اور قتل کرتا ہے خلیفے کے دو مفہوم میں ایک صحیح اور رشید مفہوم میں وہ پھر نر انصاف نرا تقوی نرے امن نرے سکون کے لیے ہوتے ہیں اللہ تعالی نے تو اس کا ارادہ کیا ہے کیونکہ فرد کامل کا ارادہ ہوتا ہے اور فرشت ظاہر رب العالمین کے مقام اور مرتبے کے نہیں ہے انہوں نے اپنی کمزوریوں کے ساتھ احساس کیا ظاہر ہے آپ جب کسی کو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ چلے میرے گھر کھانا کھائے میرے پر. تو وہ کہے گا یہی سوچے گا نا کہ بہترین بریانی ہوگی عمدہ قورمہ ہوگا اچھے سالن ہوں گے نرم گرم روٹیاں ہوگی یہ ہوگا ٹھیک ہے یہ تو نہیں سوچتے وہ کہ وہاں بیت تو بھی ہوگا وہاں میں پیشاب بھی کروں گا پہانا بھی کروں گا یہ باتیں تو نہیں سوچتے لوگ وہ شخص سوچے گا جو بیمار ہوگا پیشاب بار بار خطا ہے ہمارے طالبین علم کو اللہ نظر سے بچائے جم کے بیٹھے ہوئے ہیں خدا خالہ ان کو صحت دے اور یہ ایک ہی دفعہ معافی مانگیں گے براہر میں کیا کرے روز معافی تو نہیں ہوا مانگ رہے اللہ حضرت یاددس مولانا مفتی محمود صاحب فرماتے تھے کہ انہوں نے خلیفے کے مفہوم پر پورا غور نہیں کیا تھا اس لیے ان کی نظر آدم علیہ السلام انبیاء مرسلین خلفا راشدین ان پر نہیں پڑی اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ انہوں نے غلط بھی نہیں کہا اتفاق سے ان کے زاویہ فکر میں یہ مفصدین نظر آئے جو ہمارے زمانے میں شہر کے مالک بنے پھرتے اور اپنے ظالمانہ کجروی سے شہر کو مقتلگا کا بناتے ہیں یہ کئی نظر ان کو آ گئے کالو فرشتوں نے کہا اتجا روفیہ کیا آپ بنانا چاہتے ہیں اس میں میوسی روفیہ جو کوحرام مچائے اس میں ویسوک دما اور بہایا گون ون سب بے ہو بے دکھ و اور ہم تصبی کرتے ہیں تیری حمد بھی اور تیری تقدیس پاکی بھی بیان کرتے ہیں ان پہ دو اعتراض کیے یسدو اور یسفر کو اپنے تین مقامات بتائے تسبیح تحمید تقدیس سبحان اللہ تو ہو الحمد للہ اللہ اکبر و نقد سلک اللہ نے فرمایا انی مالا تالمون میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے نظام چلانے کے لیے تسبیح تخمی تقدیس کافی نہیں ہے نظام جاننا ضروری ہے اگر وزیر اعلیٰ قرآن خانیوں میں لگے رہے گورنر صاحب چڑیا گھروں کو دیکھتے رہے صدر مملکت برطانویوں کو راضی کرنے کے لیے لگے رہے وزیر اعظم کبھی اتھی کبھی اتھی کبھی بڑا گا کبھی بڑھاگا اللہ اس معصوم کو شر سے بچائے بہت پیارا ہے بس ایسا ہے جس طرح نیپل چوسنے والا بس نیپل چوہے وزیر اعظم کو میں نیپل دینا ضروری ہے تھوڑی بہت بھوک لگی ہوگی کہ اس کی درگاہ ہے اور یہ لندر دیتا ہے اور تو ہی تیار ہے اتنے سے فضولیات چھوڑ اح. لنگر دینا آسان ہے وہ تو لوگ لا کے دے رہے ہیں ملک کی نگرانی کرنا ضروری ہے نوٹس لے لیا سخت نوٹس لے لیا کیا نوٹس آیا اور چلا گیا یہ نوٹس کراچی کا تو کا نوٹس لے لیا کیا نوٹس لیا آیا اور چلا گیا پاگ را لو پتے لاڑو اس ببیاہ راشی اور نرستر کے تو روی خندار راشی اللہ نے کہا تحمید تقدیس اپنی جگہ بہترین پھیلے لیکن اے فرشتوں دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے دنیا کا آدمی چاہیے تم کھاتے نہیں ہو تو کھانے کے مسائل ہو آداب کیسے آئیں گے تمہیں پیاس نہیں لگتی تو پینے کی سنتیں کہاں قائم ہوگی اور جب کھاتے پیتے نہیں ہو تو اگاؤ گے کیسے کماؤ گے کیسے تجارت کیسے ہوگی کون سا کام جائز ہوگا کون سا ناجائز ہوگا یہ نظامی دنیا یہ دنیا کے فرق کے لیے ہے جسے بھوک لگے تو کھانے کے تمام تفصیلات آ جائے گی جسے پیاس لگے تو پانی پینے اور شربت دودھ دہی سب مسائل پیدا ہو جائیں گے جو یہاں چلے پھرے رہے سہے تو جائز ناجائز سب کاموں کا اندازہ ہو جائے گا ایسا آدمی چاہیے لا لائے رہے علماء نے عائد سے استطلال کیا ہے کہ فرائض منصبی کی ادائیگی میں بہت زیادہ دینی شغل مناسب نہیں ہے مثلا ایک محتم سارا دن بیٹھا ہوئے چلاوت کر رہا ہے یہ طریقہ ہے ایک ناظم جو ہے نا وہ لگا ہوئے نفلوں میں بیس رکعت بیس رکعت بیس رکع بھائی آپ دیکھ لیں حالات تعلیمی دیکھ لیں قیام طلباء دیکھ لے ایک گورنر یا ایک وزیر ایک علاقے کا امیر اور ایک ذمہ دار صرف انفرادی عبادات سے نہیں بچے گا اسے اجتماعی فکر پیدا کرنی پڑے گی تو ایک باپ اگر نفلے اور قرآن خانوں میں لگا رہے اور بچوں کے کھانے کی فکر نہ کرے تو گناہ گار ہوگا ایک عورت اگر ترسوں میں لگی ہوئی ہے اور اپنے گھر سے بے خبر ہے اسے بھی خیال رکھنا پڑے گا صبح آتے وقت دن کے کھانے کا انتظام کرے جاتے ہی تو مشقت زیادہ ہو جائے گی اللہ یہ کہ اللہ نے اس کو متبادل نظام دیا ہو وہ اللہ کا دوہرا شکر کرے میرا مطلب یہ کہ اسلام صرف تصویر تقریب تقدیس کا نام نہیں انتظام کا نام بھی انتظام کا نام مردہ ہو گیا ہے کوئی مرتے انسان دنیا میں جب آئے ہیں تو جائیں گے بھی اب سب لوگ قرآن خانی میں لگ جائے قبر کون کھودے گا قبر کھودنے والوں سے بات کون کرے گا کفن کون لائے گا نہلانے کا انتظام کون کرے گا جنازے کے اوقات کا اعلان کون کرے گا کس قبرستان یہ تمام انتظام ہے اس وقت یہ قرآن خانی اور ذکر و تسبیح سے بڑھ کر کام ہے بڑھ کر کام تو حاصل کلام کا یہ نکلا کہ عبادات من نہ سل عبادات پسندیدہ اللہ کو راضی کرنے کا مرحلہ ہے لیکن عبادات سے بڑھ کر بھی ایک مرحلہ ہے اور وہ ہے حسن نظم حسن نظم بہترین انتظام نگرانی کرنا خیال رکھنا کون مسجد سے گزر رہا ہے اکثر گزر رہا ہے ابھی تک عمل شروع نہیں ہوا ہے افسوس ہے آپ یہ نہ سمجھے کہ میں ادھر سے آیا ادھر گیا کسی کو پتہ نہیں پتا چلتا ہے ہم انتظار میں ہیں کہ آپ اچھے انسان بنیں ورنہ علاج بھی آتا ہے آپ کو تکلیف ہوگی اور آپ کے شامت اعمال آ جائے گی اس میں جو مسائل کہے ان پر پورے عمل کرو اللہ آپ کو بہترین صلاحیت دے دے گا مسند احمد کی حدیث ہے من عامل باں عالما ور رسول اللہ علم عالم جو ان علوم پر عمل کرے جو ان کو معلوم ہوئے اللہ وہ علوم دے دے گا جو پہلے اس کو حاصل نہیں تھے تو صلاحیتوں کے بڑھنے کا طریقہ عمل بالدین عمل بالعلم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی یہ بات پسند نہیں کی کہ آپ تسبیح تحمید و تقدیس کے ساتھ کیسے حکومت کر سکتے ہو آدم پہ اعتراض کیوں کرتے عالم عالا تعالم ہے استاد کو آگر سے زیادہ باز نہیں کرنا کرنے دے جا آرام سے بیٹھو اٹھی بڑے کو چھوٹے ہر چوٹے سے مکالمہ نامناسب بےد بھی ہے بس اسے کہو چپ آگے دوسرا لفظ نہ کہو ایک یہی کافی ہے خاون بیوی سے مناظرہ نہ کرے کہ پلنگ کے اس طرح وہ کھڑی ہو جائے ادھر یہ کھڑا ہو جائے ادھر ہے وہ تین آدمی سرخ آنکھوں والے جج تھے ضرور اور ایک منتظم دوسرا بادشاہ تیسرا کاؤن چھے مے چھ میں ایسا کام نہیں چلے گا چھے میں اور تو خبریں کوئی اجازت والا رہا ادیک پشارہ روپ ہم بدنظمی نہیں حسن نظم کے پابندیں حسین نظم تب ہوگا کہ گھر کا بڑا گھر پر حاوی ہو محتم پورے اہتمام اور انتظام کا ذمہ دار ہے ناظم سے متعلقہ خادموں سے وہ بانس پورس کرے گا دریافت کرے گا وزیر اعلی اور گورنر صوبے کے ذمہ داران ہیں جی چیف سیکورٹری ہوم سیکورٹی ڈپارٹمنٹ پولیس کے ذمہ دار ہیں سیشن کا سینئر اور ہائی کورٹ کا سینئر ان سے سوال ہونے والا ہے کہ آپ کے ماں نے کیوں کیس نہیں چلائے کیوں نہ ہر چھٹیاں کی کیوں دیر سے آئے کیوں انہوں نے انصاف نہیں کیا وہ علامہ آدم السما کل سکھا دیے آدم علیہ السلام کو نام سارے کس چیز کے نام دے جو چیز شریعت سے معلوم نہ ہو اسے متعین کرنا آسان نہیں اللہ تعالی کے اسماء صفات قدرت کے شون کے برکات کے لیکن حضرت یافتہ مولانا مفتی محمود صاحب فرماتے ہیں کہ یہ نام تھے ضروریات عباد کے بندوں کو ضرورت پیش آتی ہے یہ لاؤڈ اسپیکر ہے اس سے آواز آگے بڑھے گی یہ فانوس ہے اس سے روشنی پھیلے گی یہ بجلی ہے اس کا ہونا ضروری ہے یہ ہانڈیا ہے اس میں سالن پکے گا یہ توہ ہے اس پر روٹی پکے گی یہ تندور ہے اس پہ نان سیکیں گے پکیں گے یہ انجیکشن ہے بیمار کو لگے گا یہ اس دواء, یہ اس بیمار اس خاصیت ساری وہ چیزیں جو انسانی زندگی میں پیش آتی ہے اور اس وقت ان کا بیان اللہ نے مناسب سمجھا آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے سامنے سارے بیان کیے کہ بھئی جو زمین کی خلافت کا حقدار ہوگا وہ یہ یاد کر لے یہ توہ ہے اس سے روٹی پکے گی یہ گلاس ہے اس سے پانی پیا جائے گا یہ پیالی ہے اس سے چائے پی جائے گی یہ پلیٹ ہے اس میں سالن ڈالا جائے گا یہ یہ یہ جانور حلال ہے ہر حلال جانور میں سات چیزیں حرام ہیں ہر حرام جانور میں دس چیزیں حلال ہیں یہ ساری تفصیلات بتائی فرشتے تو کھائے نہ پیئے ہمارے زمانے کے طلوع بے خبر ان کو کیا پتا بیٹھا رہے دیکھتے رہے اللہ تعالیٰ نے کہا نام بتا دیئے بول دیئے یاد ہو گئے بولو انہوں نے کہا سبحان ایک طالب علم نے مجھے پرچے میں لکھا بہت کچھ آتا ہے لیکن ڈر بھی لگتا ہے آپ سے کہ آپ ناراض ہو جائیں اس لیے اللہ کا نام لے کر کچھ بھی نہیں لکھتا اللہ کا نام لے کر کچھ بھی نہیں لکھتا میں نے کہا آپ کو بہت کچھ آتا ہے آپ بہترین طالب علم ہے لیکن اللہ کا نام لے کر آپ کو فیل کر دیتے اور ایک تا... استاد نے پوچھا کہ کال آبوداؤ سے امام ابوداؤد کیا کہنا چاہتے ہیں ایک طالب علم جو درس میں ادھر ادھر دیکھتا تھا اس توجہ سے نہیں بیٹھتا تھا استاذ کی باتیں نہیں سنی نے تیاری کی اس نے کہا کال آبوداؤ سے امام ابوداؤد ہم سب کو فیل کرنا چاہتے بس ہوشا ود ہم چورو دمالو کے کے باق انداز در شی جو جس نے وقت پر محنت نہیں کی ایک نہ ایک دن ذلیل ہوگا اللہ دونوں جہانوں کے رسوائی سے اس سے محفوظ فرمائے وہ علم آدمل اسما گلا سکھا دیے آدمل اسلام کو نام سارے کے سارے تم رومال پھر پیش کیے فرشتوں کے سامنے فقالی ہاں بتاؤ مجھے نام ان چیزوں کے ان کو تم سواد اگر تم آدم علیہ سلام پر اعتراض کرنے میں اور تسبیح و تحمید و تقدیس کی وجہ سے زمین کی خلافت کے اداروں قانو فرشتوں نے کہا سبحان کا تیری ذات پاک ہے یہ کلمہ ہے بندے کے اجس کا اور اللہ کی بڑائی کا سبحان اللہ ہم آجزے تو قدرتوں کا مالک ہم افدار ہیں تو بے عیب بیبہ کا تیری ذات پاک ہے کہ تو فیصلہ کرنا چاہے کوئی اعتراض کرے لا میں علم, علم نہیں علم علم تنا مگر جو آپ نے سکھایا ان کا انت لالی مل بے شک آپ خوب جاننے والے حکمت والے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ضرورت آدم کی ہے آپ کی حکمتیں جانتی ہے کہ یہ کام ملائک سے نہیں ہوگا یہ انسانوں سے ہو ظاہری آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدم کو سکھائے ملائک کو نہیں اس طرح نہیں یہ حاصل ہے انتہا کا نتائج کا سکھائے سب کو لیکن جنہیں ضرورت تھی وہ سیکھ گئے اور جنہیں ضرورت نہیں تھی وہ نہیں سیکھ سکتے اللہ اکبر ایک ہی استاد سے کلاس میں لڑکے پڑھتے ہیں. ایک طالب علم کو سب کچھ یاد ہوتا ہے اسی کے ساتھ بیٹھنے والے زیادہ مسکنڈا بہت زیادہ گورا پھیلا ہوا اس کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا لا الہ الا اللہ. ابو ریرا حدیث سے سناتے تھے باد صحابہ نے کہا ذرا احتیاط کرو تو ابو ریرا نے کہا کیوں جھوٹ بول رہا انہوں نے کہا کہ نہیں احتیاط تو اچھی چیز ہے یہ بتائیے مجھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل عشاء کی نماز میں کون کون سی صورتیں پڑھی اکثر خاموش ہو تو آپ نے کہا تم نے کل عشاء کی نماز کہاں پڑھی ہے کہا حضرت کی میں کہا کیوں یاد نہیں ہے آپ کو تو جس کو یاد ہے وہ قصور کسور پھیر رہا ہے یہی حالت ہے بیان سب کے سامنے ہوئے مگر یاد کرنے والے دنیا میں خال خال ہوتے ہیں ایسے کاملین اور دنیا کے نظام کے لیے جس کو خلافت کہتے ہیں چونکہ آدم علیہ السلام موزون تھے اس لیے ان کو سب نام گئے کالیا آدم ہو فرمائے آدم امبے ہوم بے, بے ہو بتا دے ان کو ان کے یہ نام جو نہیں بتا سکے پلاما امبا ہوں بے جب بتا دیا ان کو ان کے نام کال علم کل کا فرمائے میں نے نہیں کہا تھا تم سے فرشتو انی عالم ہو غیر بس سماواتی میں جانتا ہوں غیر آسمان و زمین کا چھٹی ہوئی چیز پوشیدہ جس کو مخلوق مخلوق ہونے کی وجہ سے نہیں جان سکتی خالق اس کو جانتے ہیں تمام کتب اسلام خواہ تفسیر کی ہے یا حدیث کی ہے یا فقہ کی ہے معتبر کتب سب بری پڑی ہے کہ غیب کا علم صرف رب العالمین کو ہے میں اپنے موقع پر دلائل کا امبار لگاؤں گا انشاءاللہ شاء اللہ اس موضوع پر مبتدی کے ساتھ ہندوستان کا پہلا مناظر اور فاتح مناظر مولانا منظور صاحب نومانی کی کتاب بوار کل اور محق کو حاعد آر ترجمان حنفیہ مفخر دیوبند حضرت الشیخ المرشد شیخ العدیث و تفصیر مورانا سرفراسان سفدر رحمہ اللہ تعالی رحمت عماسیہ حضرت کی کتاب ہے ازالت الغیب ان مسل علم الغیب یہ کتاب نہیں ہے انسائکلوپیڈیا ہے ایک کائنات ہے اس موضوع پر ازالت الیب ان مسل علم غیب نیم و مولانا سرفراز اد دیوبندی الحنفی الشیخ المرشد وہ عالم و میں جانتا جو تم ظاہر کرتے ہو وہ ماکن تم تک اور جو تم چھپاتے ہو ظاہر تو یہ کیا کہ یہ فساد کرے گا یہ خون بہائے گا ہم تصویر تحمید تقدیس کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ذمہ داری بھی ہم کو دی جائے وہ ذکل نلمل آئے کا جب فرشتے بے بس ہوئے آہ ہاں انتخاب کے لیے جب آدمی کھڑے ہوتے ہیں تو بھائی وہ بھی ووٹ مانگ رہا ہے اور آپ بھی مانگ رہا ہے اس میں اور آپ میں کیا فرق ہے عبد القیم خان مسلم لیگ کا بڑا تھا باہر پڑا سڑا تھا وہاں سے آیا اور الیکشن میں گھوم پھر رہا تھا کسی نے کہا یہ کہ پختون جو ہے ان کو خوش کرنا ضروری ہے تاکہ ووٹ دے گا کس طرح خوش ہوں گے کہاں جب قبرستان آ جائے نا تو ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگے کہ یہ کیسا پتہ چلے گا قبرستان آئے کہاں پہ جگہ جگہ جھنڈے کھڑے ہوتے ہیں اچھا ٹھیک گاڑیاں چل رہی تھی راستے میں وہ جو بوسا بھرتے ہیں نا بوساڑوں میں گساڑی کی جوڑائی اس کے اوپر بھی جھنڈے لگاتے ہیں تو عبد القیم خان نے ہاتھ اٹھایا الحمدللہ لوگوں نے کہا نہیں نہیں نہیں, نہیں. یہ نہیں ہے وہ بوساڑا تھا یہ تصویر جنڈا اور بن گیا قبر ایسے قابل لیڈر ہمارے گزرے ہیں گساڑی تھا میں دوڑا قبرستان میں ارب حضرت مولانا عبد الحق رحمت اللہ علیہ کے مقابلے میں ان نصر اللہ خٹک کھڑا تھا بٹو صاحب مرحوم کا وزیر آلہ تھا سرحد کا تو جہانگیری کے مولانا اللہ نے مولانا عبدالحق صاحب کے لیے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگو تمہیں شرم نہیں آتی دارالم دیوبند کے سابق استاد شہب العدیز دارالعلوم حقانی جیسے ادارے کا بانی مبانی بزرگ ہشتی کے مقابلے میں یہ کون ہے اس کو کیا آتا ہے کہ یہ ووٹ لینے کے لیے آ رہا ہے اگر وہ دعلو سنا دیں آج رات کے جل دعا کنوت اگر سنا دے تو بس ہم مولانا کو بٹھا رہے تو انتظام یہ کیا گیا کہ جب اس نے کہا آپ تقریر کرے جوش میں آئے اور آپ کہیں کہ میں دعا کنوت سناؤں گا تو ایک آدمی ساتھ کھڑا ہو جائے جس کو یاد ہو وہ سنائے وہ پڑھے اور آپ سناتے رہے اب جب اینڈ وہ وقت ہوا وہ شب غائب تھا اس نے کہہ دیا تو کسی نے کہا سورے اخلاص پڑھ لو تو لوگوں نے کہا تے تا دے یہ دعا کنوت اللہ عمینان صحیحوں کا نہیں آتا ہے نہیں تھا آدمی لیکن چلا گیا مطلب میرا یہ کہ انتخاب میں پھر اپنے حق ثابت کرنے کے لیے صلاحیتوں کا مقابلہ ہوتا ہے صلاحیتوں کا چنانچہ بٹ و مرحوم کے مقابلے میں حضرت اقدس مولانا مفتی محمود نے ڈیرا غازی خان ڈیرا اسماعیل خان دونوں سیٹ جیتے اور ڈیرا اسمل خان کے مسلمانوں نے جنہیں خاص کر تحصیل ٹانگ کے لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ لاڑکانے کا آدمی یہ آ کے ہمارے مذہبی رہنما ہمارے اسلام کے ایک نمائندہ وارث اولمبیا کے مقابلے میں ہم سے ووٹ کیوں مانگا ہم میں ایسی کیا بے گھیرتی آئی تو تحصیل ٹانگ کے مسلمانوں نے اعلان کیا کہ ادھر ایک ووٹ بھی ادھر گیا یہاں سے صفر کروا دیں گے تو اس کی ایسی کی جیسی کر دے گی ہمارے بزرگ مولانا فتح خان صاحب جو حضرت مفتی صاحب کے قیم رفیق ہے انہوں نے واقعہ سنایا کیونکہ وہ حضرت کے پولن سٹیشن افیسر تھے کٹانک میں ایک ہندو رہتا تھا کہ وہ رات تو میرے پاس آیا اس نے کہا کل ایک ووٹ ضرور غلطی سے پہ چلے جائے اور لوگ میرا گھر اور میری دکان لوٹیں گے ماریں گے مجھے میں نے اس کو اپنے ساتھ رکھا صبح جب پولنگ اسٹیشن گیا تو سب سے پہلے डाला اس ڈالا میں جاتا ہوں اپنا کام کرتا ہوں مفتی صاحب کے لیے رات کو جب گنتی وہ مکمل ہو گئی تو ایک وونٹ آیا बनिया پکڑو بنیا کو پکڑو تو مولانا نے کہا نہیں وہ بنیا رات کو میرے ساتھ رہا صبح اکٹھے آیا یہ کسی اور سے آئے ایسا زمانہ تھا اور وہ بلیٹنز ابھی تک دماغ میں گونج رہے ہیں جس میں ریڈیو سے نشر ہوتا تھا ہر دس منٹ بعد کہ جب کہ مولانا مفتی محمود صاحب اپنے قریبی حریف ذوالفقار علی بٹو پر بد دستور برتری حاصل کر رہے ہیں سٹیشن ایسے بھی آئے ہیں کہ جن میں مفتی محمود آٹھ سو ذوالفقار علی بٹو سے مفتی محمود پانچ سو دوسری طرف کا اعلان ہوتا تھا ایک بھی نہیں میں اس سرزمین کے مسلمانوں کو درس قرآن کے رشتے سے اور مفتی صاحب کے اس احترام سے سلام پیش کرتا ہوں اگر انہوں نے اور کوئی حد شرح نہیں توڑی تو انشاءاللہ اے کتنے بڑے وارث الانبیاء کے اس احترام سے اللہ ان کی نسلوں کی بھی مقررت فرمائے گا انشاءاللہ شاء جس وقت ملائک ہار گئے آدم علیہ السلام کی صلاحیتیں خلیف عارت کے لیے سامنے آئی تو اب تعالیٰ نے کہا کہ اے ملائک اب اس آدم کا احترام ضروری ہے ویز کلنا لملائکا یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے اس جدولہ دما سد کرو آدم کا یہ سد تعظیم تھا یا جیسے قبلہ ہمارے سامنے ہے اور ہم نماز پڑھتے تو کا سدت ہوئی اللہ کا حکم ہے فصل جدول ابلی سب نے سجدہ کیا مگر اس بئی نے نہیں کیا یہ کہیں بدنما پگڑی باندھا ہوا بدرنگ کھڑا ہوگا زدی ندی نبیوں کی بشریت کا منکر ابا انکار کیا وہ تکبر کیا وہ کان مدل اور یہ تھا علم الہی میں کافروں میں سے یا کانا تجرید ہو گئی سوارا ہو گیا کافروں میں سے وقلنا یا الدم اسکن تو لو جکل جن ہم نے کہا اے آدم رہی آپ اور آپ کی بیوی جنت میں وہ کلا منہارا گدن ہے سو شیت کھاؤ یہاں سے کھل کر جہاں چاہو لیکن ولا تک را حضرا نزدیک نہ جانا اس درخت کے فتقونا میں نظالمین بس ہو جاؤ گے تو کام کرنے والوں میں سے و اذ قلنا ابلیس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 فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبتوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقوا آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم قل نهدتو منها جميعا فاما ياتين لكم مني هدى فمن تبع اهدايا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون و دین ک فرو کا زبت نسا بن نی ہوں قرآن کریم کا موضوع دعوت للہ ہے اس, تو ال اس بات توحید اور العبادت المخلصہ سا اللہ کا اثبات بات کرتا ہے دلائل کے ساتھ اقلی نقلی وہی الزامی قرآن کریم ہر طرح کے قبائ اور اخص الخصوص شرک کے تمام انواع کا رد کرتا ہے قرآن کریم تیس سالہ عرسہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور 86 صورتیں مکی ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہے اور بقیہ صورتیں مدنی ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے موجودہ ترتیب میں پہلی صورت فاتحہ ہے جو نزول میں پانچ نمبر پر ہے اور یہ صورت مسوخ ہے چلائی گئی ہے نازل کی گئی ہے الوہیت جل لوالا کے تعارف کے لیے جو اسما یا پانچ ظاہرن پانچ مزبرن سے ہوا ہے صورت کا بنیادی مضمون ہے یا کنا بدو عیا کن عبادت بھی خدا ہی کی ہو اور مدد بھی خدا ہی سے مانگی جائے سورت میں تین گروہوں کا بیان ہے ایک پسندیدہ گروہ منام علیہم اور دو ناپسندیدہ گروہ ایک مخدوبین یہود کا دوسرے نصارہ اور جو بھی ان کے ہم ہوں ان کے زب میں سورت میں اسرار و حکم بہت زیادہ ہے یہاں تک کہ خواجہ عبید اللہ حرار نے منازل السائرین لکھی فی تفسیر یا کنا بدوی یا کن اور حافظ ابن قیم ابن تیمیہ کے شاگرد اور ان کے جنگ بجال کا جنڈا اٹھانے والا انہوں نے اس کی شرح لکھی مدار جو فی شرح منازل سائرین فی تقسیری یا کنا بدویا گرسائی جو ایک زخیم تین جلدوں کی کتاب بن گئی ہے سورہ فاتحہ کے بعد بقرہ ہے جو کئی وجوہ سے فاتحہ کے ساتھ مربوط ہے تیج مالی بھی ہے اور تفصیلی بھی ہے اور یہ نزول میں ستاسی ہے آٹھ مسائل کے بتفصیل تفصیل بیان پر مشتمل ہے پہلا مسئلہ توحید کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہ علم میں ہے نہ دعا میں نہ تصرف میں ہے نہ عبادت میں ہے اس کے ساتھ جیسے اعتقادی شرک مضمو میں پھیلی بھی ناقابل برداشت ہے اور یہ سورت کی ابتدائی سو آیات تقریباً ننانوے سو تک میں تفصیل بیان ہو رہا ہے بہت مسائل ہیں لیکن بنیاد توحید ہے ایک سو یا ایک سو ایک آیت سے رسالت کا مسئلہ ہے اور پیغمبر اسلام پر جو شبہک کیے گئے ہیں ان کے تفصیلی جوابات ہیں لسلان تو حکم کے بل المشرق اس آیت سے جہاد کا مسئلہ ہے اور ابتدائی دس بنیادی مسائل پانچ اعتقادی پانچ عملی یعنی یہ آیات مجاہد سپاہی دین کے سربکف مسلمان کی تربیت کے لیے ہے جس کو آپ جہاد پہ بھیج رہے ہیں اس کی تربیت ضروری ہے کہ جہاد کی جگہ لوٹ مار نہ کریں کہیں جہاد اور خون ریزی اور دنگ اور فساد کو ایک نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاد کر کے وہاں معلومت لوٹنے لگے اور لوگوں کو نقصانات پہنچانے لگے مجھے ایک جگہ سے ٹیلی فون آیا کہ ہم نے اپنی مال مویشیوں کی حفاظت کے لیے کتا پارا ہے لیکن وہاں طالبان کا اقتدار ہے اور غلبہ ہے اور انہوں نے ہمیں نوٹس دیا ہے کہ اس کو فوراً ہلاک کر دو ورنہ ہم تمہارا سر قلم کر لیں گے ہم آپ سے تعلق رکھتے ہیں تفصیل پڑھ چکے ہیں آپ نے بیان کیا ہے کہ تین کتے پالنا جائز ہے اور اس میں حدیث پیش کیے وہ ہم کیسے منوائے وہ تو آتے ہی نقصان پہنچ جائیں گے تو میں نے کہا کوئی صورت ہے کہ ان کے محتمد کو میرا پیغام دے ان کے محتمد کو پیغام دیا گیا اس نے اپنے بڑے کو کہا اس نے مجھے فون کیا میں نے اس سے کہا کہ اس زمین پر جس نے بھی غلط اختیار اور اقتدار استعمال کیا ہے اس نے عزت کے دن نہیں دے گی آپ اس قسم کے ناکارا اور گندے افعال کے کیوں مرتکے ہیں صحیح حدیث بخاری کی میں نے ان کو پڑھ کے سنائی کیا آپ اس حدیث پر ایمان نہیں رکھتے اور نہیں مانتے کس چیز کی شریعت کے دعویدار دار ہے آپ خیر انہوں نے معافی مانگی معذرت کی اور انہیں کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی بہت مشکلات اس سے بھی پیش آئی کہ بعض لوگ اپنے آپ کو جہادی کہتے ہیں وہ جہاد کے حال نہیں غور کرنے کا مقام ہے کہ نبی موجود ہے اور عہد کے غزہ میں معمولی سی تدبیر کی لغزش ہو گئی اور کیا ہشر نشر کرا دیا گیا نبی تک زخمی ہوئے دانت شہید ہوئے سر میں خود کی کڑی اب گئی ہم میں محترم شہید کیے گئے ستر صاحبہ قیمتی جانے تلب ہو گئی اس سے سبق لینا چاہیے اپنے آپ کو کوئی بھی شریعت سے باہر نہ سمجھے اور ہر ایک اس بات کی کوشش میں رہے کہ اس کا سر شریعت کے دائرے میں چکا آئے بہرحال جہاد کے تین مرحلے ہیں اور پہلا مرحلہ تربیت کا ہے یہ صورت بقرار ہمارے طالب علموں کو سمجھانے کے لیے جو طریقہ ہے اس میں تی تیسرا مرحلہ ہے اور پھر اس میں چار قاعدے ہیں کہ تربیت مجاہد کی تو دس صفات سے پانچ اعتقادی پانچ عملی اور مجاہدین جب کامیاب ہو جائے تو اس ملک میں چار قانون نافذ کر لیں کتبہ لے کمل جان کا بدلہ لینا ضروری ہے کہ کوئی کسی کی جان کو تلف نہ کرے نقصان نہ پہنچائے بدمنی نہ ہو کتبالی کمل وسیع انترا عہد اگر کوئی شک مال چھوڑ مرے تو وہ باقاعد شریا حسبت توسیا تقسیم ہوگا تاکہ کوئی غلط مال نہ کمائے اور نہ لوٹے کوتباہ کو مجھ روزہ فرض کیا گیا کہ افسران و ذرا ملک کے لوگ مشقت کا تحمل کریں کہیں ضمیر فروشی نہ کرے ایمان نہ بیچے ملک کے خلاف سازش پر آمادہ نہ ہو جائے روزہ رکھوایا گیا ولا کلو ام والم بینک وسدلو بہائے لل رشوت ستانی اور ناجائز طریقے سے کانا کمانا منع ہے یہ چار قانون آج بھی پاکستان میں نافذ ہو جائے منوڑے اور کےماڑی سے لے کر خیبر کے پہاڑوں تک امن قائم ہو جائے گا پہلے انسانوں کی زندگی محفوظ ہو جائے اور جہاں انسان ضائع کیا گیا ہے اس کے قاتل کو چھوڑے نہیں ہر حال میں اس کو نکالے شیر شاہ سوری کے زمانے میں ہندوستان میں قتل ہو گیا تھا کسی جگہ اور قاضی نے کوشش بھی سیار کے باوجود قاتل کو پکڑ نہ سکا تو لوگوں نے بادشاہ کو شکایت کی کہ ہمارا آدمی گیا اور قاتل کو ہی نہیں پکڑا بادشاہ نے قاضی کو لکھا کہ میرے آنے سے پہلے قاتل تلاش کرو میں آؤں تو اچھا نہیں ہوگا قاضی نے وہی معذرت لکھی کہ میں نے تو ہر طرح کوشش کی سرکاری گوماشتے تھک گئے تمام ایجنسیاں تھک بیٹھ گئی قاتل نہیں مل رہا شیر شاہ سوری نے جواب دیے بغیر اس شہر میں آئے صبح سویرے اور قبرستان میں ایک بڑا درخت آرے سے کاٹنے لگے گڑ گڑ گڑ لوگ جمع ہو گئے اس زمانے میں لوگ قبرستان سے نہ گھاس کاٹتے تھے نہ درخت کاٹتے تھے یہ جرت اور بے باکی پیدا نہیں ہوئی تھی لوگ آئے دو چار پانچ دس بیس تیس کون ہے آپ درخت کیوں کاٹ رہے ہیں نہیں کاٹنا چاہیے کا نہیں کون کہتا ہے سب کہتے ہیں سب کو لے آ سب آ گئے کوئی درخت کاٹنے سے کیا ہوتا ہے اسلام کے خلاف ہے قبرستان کے درخت وقف ہے کوئی اپنے لیے نہیں کاٹ سکتا ہے کہ یہ ناجائز ہے کہ بالکل کہیں انسان کو قتل کرنا جائز ہے ناجائز کا ناجائز آپ کے اس شہر میں ایک آدمی قتل ہوا ہے اور قاتل نہیں مل رہا ہے یہ کس نے قتل کیا ہے جی معلوم نہیں ہے آپ نے آرڈر دیا پولیس کو سب کو گرفتار کرو قاتل کی کوٹلی میں سب کو بند کرو کہتے ہیں سورج نکلنے کے کچھ دیر بعد ہی قاتل کی نشاندہی ہو گئی طاقت صرف کرنی پڑتی ہے دھیانت سے پیش آنا پڑتا ہے وہ ہمارا نیپل چوسنے والا آ ہی چلا گیا ان کو کہا تم اچھے ان کو کہا تم اچھے سارے اچھے تو وہ برا کون ہے جس نے سو کے قریب جانے تلف کرا دی اور یہ عام معمول ہے <coughs> لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ قاتل کے خلاف ایف آئی کاٹنا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے حکمران کے خلاف کاٹنا ضروری ہے کوئی پتہ بھی جب گرتا ہے کوئی نقصان بھی کسی کو پہنچتا ہے اس کا دخل اس میں ضرور ہوتا تو جہاد مجاہد کی تربیت بہت ضروری ہے اور اچھے زمانے میں جب طالبان عروج پر تھے کابل ابھی فتح نہیں ہوا تھا میں کندار گیا تھا تو میں نے امیر المومنین کی موجودگی میں ان کے علی شورا کے سامنے جو تقریر کی وہ آن ریکارڈ موجود ہے سو مرتبہ انہوں نے کابل ریڈیو سے شائع کی وہ یہی تھی کہ جتنا کام بڑا ہو اس کے لیے علم بڑا چاہیے تصبت بہت زیادہ چاہیے جس کے جواب میں مولانا محمود عمر صاحب مدزلو نے یہی جواب دیا کہ حضرت مفتی صاحب نے جو کچھ کہا سر آم کو پر لیکن ہم طالبان ہیں ہم عالمان نہیں ہیں اور حضرت بماشاہ گردر دوستوں کے آتے رہے اور ہمیں سر کے بالوں سے پکڑ کے گھر رہے انہیں حق ہے ہم کسی ملک سے نہیں ڈرتے کسی فوج اور فورس سے لیکن یہ ہمارے اساتذہ میں شاہے اگر ہم سے غلطی ہوئی تو ہم سے زیادہ پوچھ علماء سے سے جہاد کے تین مرحلے ہوتے ہیں پہلا مرحلہ مجاہد یعنی سپاہی اور فوج کی تربیت دوسرا مرحلہ جنگ چھڑ جانا یہ سورت حال عمران میں ہے. کا تو صبح سویرے اب لوگوں کو مورچے میں بٹھانے کے لیے پیغمبر خود میدان میں وہ لنگ سرک ملا ہو وان تمر ذل بدر میں خدا نے تمہاری مدد کی تم بڑے بے سر و سامان تھے آئتوں کو بھی دیکھو ترجمہ جو میں کرتا ہوں اس کو بھی دیکھو شرق اور غرب میں ایسا بلیغ ترجمہ نہیں پاؤ وہ نچوڑ ہوتا ہے تمام تقریروں خلاص ہوگا اور توبہ میں کہا نقد نسر کب اللہؤ فی موات نصیر و یوم ہونے ان آ جبت کم کثرت کم فلم تم نے ان کم شیا و دعت الے کبل ارد بارا ہو بد تم مل تم مدبری دو ابتدائی لڑائیاں اور بدر لڑا کے دکھا دیا کہ جس مجاہد کی بقر میں اوساف اشر سے تربیت ہوئی وہ کامیاب ہے اور اس نے تربیت قبول کی دو قسم کے انسان ہوتے ایک صلیت قبول کرتے اصل میں یہ فاضل ہوتا تھا اس کو فاضل عالم کہتے دوسرا وہ جو محروم اور بدنسیب ہوتا ہے اسے استاد سے کتاب سے علم اور فن سے مناسبتی پیدا نہیں ہوتی یہ انہیں بدنسیبوں میں سے ہوتا ہے وہ ممن ہاؤن و منادینا مرداق ان کو کیا فائدہ ہوا اتنی بڑی ذات ستوتے استفاق عزتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی کو تھی اوتھی انکلوتی جیسے تھے ویسے ہی رہے دوسرا مرحلہ ہوا آزمائش کا بلفیل جہاد کا اور تیسرا مرحلہ سورہ انفال میں اور توبہ میں ویس القانفال قل الفال اللہ <الرسول> یہ غنیمتوں کے بارے میں پوچھ دے کہ یہ اللہ رسول کے اختیار میں تم نے جہاد غنیمت کے لیے نہیں کیا ہے کہ پیسے بٹورو گے یہ اللہ اپنے رسول کو اختیار دے رہا ہے اور وہ جس طرح چاہے مجاہدین میں سپاہیوں میں فوجیوں میں تقسیم فرمائے تین مرحلے ہوتے ہیں جہاد جس کسی نے جہاد پر کتاب لکھی اور ان مرحلوں کا لحاظ نہیں کیا وہ کتاب ناقص ہے اور وہ کتاب جس میں تین مرحلے ہیں اس کا نام قرآن کریم ہے اور ساری دنیا کی جہادی کتابیں جنگ کے اصول پر حار کے قواعد پر وہ اسی کے تحت کلام کریں گے اور امام محمد ابن الحسن اشبانی مذہب حنفی کے تیسرے امام وہ واسط کے کمانڈر ان چیف کے بیٹے کمانڈر ان چیف صاحب امام اعظم کے علم سے بہت متاثر تھا واسط چھوڑ کر کوفہ آیا حضرت امام ونیفا کے درس میں اپنے بیٹے کو داخل کیا تو ان کے والد جو کمانڈر ان چیف تھے چیف آف آرمی تھے اس وقت کے اس کا ذکر پہلی مرتبہ آپ سن رہے ہیں اور امام محمد بن الحسن الشیبانی وہ امام شافی اور امام احمد جیسے اماموں کے استاذ ہیں امام شافی سے توالی میں منقول ہے کہ امام محمد میرے اتنے بڑے استاد تھے مستقط و اجرے سے بین ادائی کہ بغیر ان کی اجازت کے بیٹھ نہیں سکتا تھا کھڑا رہتا تھا میں وہ okay, کہ نظر پٹ گئی جلس بیٹھو تو بیٹھتا تھا وہ نہ نہیں بیٹھ سکتے بڑے دن گزر جائے اتنے بڑے استاد دے تھے اور امام شافی سے منقول ہے شیخ محمد تجا تک الما فقہ تنزل و علال سال ہمارے استاد امام محمد جب عربی بولتے ایسا لگتا ہے ان پر نازل ہو رہی ہے ایسا حسین کلام کوئی نہیں کر آخر ابن الحسن دینا حسن و حسمیت تو موجود تھی اور حافظ نے نقل کیا ہے ان سے توالی میں امام شافی کہتے تھے میں نے امام محمد سید نے علم پڑھا ہے دو بختی اونٹ نہیں اٹھا سکتے دو بختی بختی عام اونٹوں سے بڑا ہوتا ہے طاقتور ہوتا ہے لا الہ الا لا امام محمد نے کتاب لکھی ہے جہاد پر اس کو سیر کہتے ہیں سریر بھی ہے اور کبیر بھی ہے اس سیر کی اٹھتر زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے کراچی یونیورسٹی میں بھی نصاب میں شامل ہے اور وہاں کے پروفیسر نے ایک زمانے میں مجھے وہاں مدعو کیا تھا کہ اس موضوع پر تقریر کریں میں نے وہاں جا کے تقریر کی اور وہ یونیورسٹی کے ہارن ڈیکارڈ موجود ہے اس کے بعد انہوں نے مجھے امتحانات کا ایڈ بنانا چاہا کہ یہاں ڈگری دینے سے پہلے آپ میرے گا مجھے اتنا وقت نہیں میں ملاسن ڈلو کے کاموں سے فارغ نہیں اور یہ مزاج بھی نہیں ہے ترق اللہ طول حوضہ جمیا کزا لکیف الرجل البصیر یہ کام تو چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہوئے الحمدللہ یہ مسئلہ جہاد کا بقرہ میں چلا ہے تیسرا پارہ جب شروع ہوا یا ایو الدینہ منو انفقوا کو مما رزکنا کو من قبل ہے من لابے ولا خلا ایک دن آنے والا ہے اس میں کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے ایمان و کے وہ آخری صورت پر تنظیم و آداب پر ہے تو چار مسئلے توحید رسالت جہاد انفاقیہ اول ہے تو توحید کے ضمن میں قرآن کریم کی صداقت صداقت الکتاب ایمان بلاخیرہ اور اخیر میں جا کے تنظیم و آداب ہے صورت بکرم مصدر تھی مقطعات کے حروف پر جس کے متعین معنی حضر و حکمت و اسرار بات پر واضح نہیں کیے گئے اللہ اعظم پہ برادر معام بلمنا سباد فقد ان تشرت ان دہل علم سورت میں ابتدا کے اندری صداقت الخطاب کا اعلان ہے کیونکہ اسی پر موقوف ہے دائی اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور اللہ رب العالمین کی توحید اور اس کی جلالت مومنین کا ذکر ہوا اوصاف کے ساتھ یہ مومن ہے یہ مسلی ہے یہ منفق ہے یہ موتن ہے یہ محتدی ہے یہ مفلحون ہن ہے پانچ آیتوں میں دو آیتوں میں کافرین کا ضم ہوا اور ایک رکو میں دس نشانیاں اور دو مثال منافقوں کی بیان ہوئی اور چونکہ سورت کا موضوع تھا البادت المخلا صلی اللہ وحدہ اس کا پہلی مرتبہ اعلان کیا یا خلقکم والذین من قبلکم لا نقم تک <تَتَّقُور> اور یہ موضوع سورت چار جگہ ہے دوسرے پارے کے تیسرے رکو کے اخیر میں و علاح کم اللہ واہ اللہ الرحمٰن الرحم اور آیا تلکی اللہ اللہ اللہ الحیو آخر راف سماوات و ماف سورت کے ابتدا میں کہاں لار بفی ہے تو متکلم کو تو ریب نہیں اگر مخاطب کو ہے ان کن تم فی ریب تو تحدید کی گئی انہیں چیلنج کیا گیا اور انہیں ہر طرح نیست و نابود کر کے قرآن کے اعجاز و عظمت کے سامنے مان ان کو وہ اور متوئین کے لئے تبشیر کی گئی امثلہ کی باز حکمت بیان فرمائی ان الله لا استحیی ان یدرب مظلم ما بعوزتا وما فوقا فاما الذین آمنوا فیالمون انہو الحق من رب اور وہ کافر جو اعتراض کرتے ہیں ان کی مذمت کی گئی شکن وغیرہ فسک و فجور کا اطلاع اس کی وجہ بیان کیا تو نعمتوں کا بیان شروع ہو کیفت اک فرور بلائے وخن تم امواتنف اہیا کم سم مجومیت کم سم مجوہ تم نہیں تھے خدا نے وجود دیا پھر نہیں ہوں گے پھر لے آئے گا